أهل الصفاء والسلام على عباده الذين الصفاء الحمد لله الذي له منفسنا غاصل الأرض الوحي وزميد وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عالم وأشهد أن لا إله إلا الله وصحوله لا شريف له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونبيا من یجعل اللہ ورسولہو فقد خاض قوضا عظیمہ ومن یعاصر اللہ رسولہو فقد خسر قسرانا مبینہ اما بعد اولو باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوہ النار این واد اللہ حق فلا تغرظن کم الحیات الدنیا بلا یغرظن کم لیلہ العروض وقالتا عالا ان عمل صالحا مين ذكر او ان شاء الله ومن صلى عليه انه حياه طيبه ولن يضيعهم اجره لافضل ما كانوا يعمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار مله دار له وسماد مله ما مال له ولا ما حيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة جهدكم من النار جہ دکم وارے محترم بھائی اور بہنگی اور موت اس کی آنکھ مچوڑی اسی دن سے چل رہی ہے جس دن سے کائنات کو بنایا گیا اور انسانوں کو جنات کو پیدا کیا گیا اور یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ تعالک و تعالیٰ کے ہاں سے <تصفح> <تصفح> بات ہے کہ ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ ایک دن آئے گا جب یہ سارا نظام ٹوٹے گا اور پھر اس پر اگلی زندگی کی بنیاد قائم ہوگی اللہ تعالیٰ اس دنیا کا اللہ شریف مالک ہے زندگیاں دیتا ہے موت نہیں آتی موت دیتا ہے کوئی کوئی زندگی نہیں دے سکتا جب بچاتا ہے تو کوئی اسے مار نہیں سکتا وہ مارتا ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا کسی کو عزت دیتا ہے کوئی زلیر نہیں کرتا جب زلیر کرتا ہے تو اسے عزت نہیں دیتا ماپیوں کو میٹھا کر دیا اسے کڑوا کوئی نہیں کر سکتا جن کو کڑوا کر دیا اسے میٹھا کوئی نہ کر سکتا دونوں پانی ساتھ ساتھ چلائے آگا اوگن خوراک شراب میٹھا دار بھی چل رہا زمین کے اندر دونوں پانی کی رگیں چل چلتی ہیں نیچے کی بھی کڑوے کی بھی اور اللہ کی قدرت ہے بینا ہما برف اللہ یہ ان دونوں میں ایک پردہ ہے جو ان کو آپس میں میلے نہیں, نہیں دیتا یہ پردہ نہ پلاسٹک کا ہے نہ کوئی پتھر کا ہے نہ ریٹ نہ ریٹ سیمنٹ کا ہے دونوں پانی ایسے ساتھ ساتھ چلتے ہیں بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے یہ پردہ صرف اللہ کے حکم کا ہے جس نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا کہ دونوں پانی ایسے چلائے لیکن میٹھے پانی کو اجازت نہیں کہ پردے میں شامل ہو جائے اور پردے کو اجازت نہیں کہ وہ میٹھے پانی میں شامل ہو جائے مرا جل بہر بہار میں حاجہ جس میں دو دریاؤں میں دو پانیوں میں حاج ری کر اے اللہ ہے کوئی اللہ کے سوائے دکھا دے کہ پانی اکٹھے چلے بیچ میں دیوار نہ ہو آڑ نہ ہو رکاوٹ نہ ہو پھر یہ پانی ادھر نہ جائے یہ ادھر نہ جائے اس کے اللہ سے اپنی قدرت کی دلیل قائم کر کے اے پڑھنا چاہیے میرے بندو بولو ہے کوئی تمہارے رب سوا ہے کوئی اللہ کے سوائے سب کچھ کر کے دکھا دے ہم منجال الارض اربہ کون ہے زمین کا بچھانے والا و جالا خلا کون ہے اس میں دریاؤں کا چلانے والا وزال اللہ کون ہے اس میں پہاڑوں کو لگانے والا وجالہ کون ہے اس کے درمیان کڑوے پانی کو جدا کرنے والا ہے کوئی اللہ کے شواز سب کچھ کر کے دکھا دے تو اللہ اپنی करता سے اپنی ساتھ پر دلیل پیش کرتا ہے में نظال اس زمین کو بچھونا اس زمین کو پنگوڑا کس نے بنایا بل جب اور تم مرد عورت کس نے بنایا بجا نہ لون کم تم سب تمہاری نیند لے کر کون آیا بجاج میں لینا لباسا تمہاری لیے روت آرام کی کون لے کر آیا بجالن نہ جاننا نہارا ماشا تمہارے دل کو روشن کر کے کمائی کے اسباب کون لے کر آیا یہ اللہ تعالیٰ اپنے دلائل بتا رہا ہے کوئی ہے اللہ کے سوا زمین کا پچ بشاد ایک تھا اتنی بڑی زمین بنائی ایک پتھر نہ تھا اتنی بڑی پہاڑ بنائی، ایک کترا نہ تھا اس نے دریا بہائے ہوا کا سروہ نہ تھا پانچ سو میں لمبا پالا، ہوا کا رلاس بنایا ایک پتھر نہ تھا لاکھوں قسم کے درخت بنائے مخلوط کا نشان نہ تھا کروڑوں قسم کے جاندار بنائے اللہ تبارک وطالعہ کے کارخانہ قدرت میں ہر وقت چیزیں تیار ہو رہی ہیں ہر وقت ایک وقت میں کروڑوں میں اربوں چیزیں ایک وقت یہ دنیا ایک ایسی فیکٹری ہے جس کا بنانے چلانے والا اللہ ہے اور اس کی فیکٹری میں اتنے مختلف قسم کے مال تیار ہو رہے ہیں ہماری ایک فیکٹری ہوتی ہے اس میں ایک قسم کا مال تیار ہوتا ہے اس میں بھی گندا مال روزانہ بنتا ہے الگ کر دیا جاتا ہے خراب مال بنتا الگ کر دیا جاتا ہے اور جو صحیح بنتا ہے اس میں بھی ایک نمبر دو ہوتا ہے نمبر ایک ہوتا ہے نمبر تین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کارخانہ ہے اتنی بڑی کائنات ہے نباتات کا ایک جوہان ہے اور حیدانات کا ایک جوہان ہے اور پرندوں کا ایک جہان ہے سمندروں پانیوں میٹھے کڑوے پانیوں کا ایک جہان ہے مچھلیوں کا ایک جہان ہے چوپاوں کا ایک جہان ہے انسانوں کا رشتوں کا ایک جہان ہے سورج چاند ستاروں کا ایک جہان ہے روزانہ کتنے درخت ہیں جس پر کہیں کلی میں جنم لینا ہے کہیں پھول بننے والا ہے کہیں بور بننے والا ہے کہیں کہیں پھل لگنے والا ہے کہیں میں خاص پڑنے والی ہے کہیں رنگ بھرا جانے والا ہے کہیں کسی پتے میں گرنا ہے کہیں کسی پتے میں اگنا ہے آم پہ آم نکلے امرود نہ نکلے امرود پہ امرود نکلے کیلا نہ نکلے کیلے سے کیلا ہی نکلے انار نہ نکلے انار میں سے انار نکلے ناشپاتی نہ نکلے ناشپاتی سے ناشپاتی نکلے سیب نہ نکلے سیب پر سیب سیب سے سیب ہی نکلے وہاں سے وہاں سے سنترا نہ نکلے وہاں سے کنو نہ نکلے کنو کی جگہ کنو پیدا ہو تربوز نہ پیدا ہو تربوز کی بل پر خربوزہ نہ لگے کڑوا کریلا نہ ہو جائے تربوز نیلا نہ ہو جائے اور, اور, اور وہ خربوزہ سرخ نہ ہو جائے خربوزہ پڑوانا ہو جائے تربوز پڑوانا ہو جائے کیلا نہ ہو جائے کیلے کا گودا بن کر تیار ہو کر سخت نہ رہ جائے آم کی شرینی میں شرینی آ جائے مساج بھر جائے اور گلاب کی کلی میں مہک بھر جائے چندیلی کو سفید پینٹ کرنا ہے اور گلاب کو سرخ پینٹ کرنا ہے نرگس کو اللہ تعالی نے پیلے رنگ کا پینٹ کرنا ہے اور یہ سورج مکھی کا اس میں بڑا پھول بنانا ہے اس کو ایک جگہ سے سب کرنا ہے ایک جگہ سے پیلا کرنا ہے ملٹی کلر پھولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پھول کی پتی میں دس قسم کے رنگ بنانے ہیں پورے پھول پر اس نے پچاس قسم کے رنگ بنانے ہیں پھر یہ یہ نباتات کا جہان ہے پھر اس نے کریلے کے اوپر بڑی بدسورت قسم کی کھال چڑھانی ہے اور کیلے پر بڑی نرم کھال چڑھانی ہے اور امرود کو اس نے کھال بھی چڑھانی اور پتہ بھی نہیں چلنے دینا انگور پر کھال بھی آنی اور پتہ بھی نہ چلے اس نے انار کے اوپر سخت قسم کا چھلکا چڑھانا ہے اور اس میں کیلے کے اوپر نرم قسم کا چھلکا چڑھانا ہے اخروٹ پہ بادام پہ مضبوط چھلکا چڑھانا ہے جو نہ چھینے سے اترے نہ کاٹنا نہ دانت کاٹنے سے کٹے بلکہ وہ پتھر سے توڑا جائے خوبانی پر اس میں سفید رنگ چڑھانا ہے اس کی گالوں پر سرخ پاؤڈر لگانا ہے اس کے اندر سفید رنگ بھرنا ہے پھر اس میں مٹھاس کو بھرنا ہے پھر اس میں گفلی کو پیدا کرنا ہے اس میں مغز کو پیدا کرنا ہے مغز میں تیل کو پیدا کرنا ہے اسی وقت میں پچاس فٹ اوپر ناریل کو پیدا کرنا ہے اس کو اندر مکھن کی طرح بنانا ہے نرم کرنا ہے سفید کرنا ہے پانی بھرنا اوپر پتھر کی طرح سخت بنانا ہے اوپر تین سوراخ رکھنے ہے کہ جب میرا بندہ پینے لگے پانی کو صرف یوں تھوڑی سی انگلی لگائے سوراخ ہو جائے اور اس میں سے اس میں تو اس کے پینے کا سامان بنایا جا سکے اس کے پینے کا سابق سامان اس میں سے نکالا جا سکے اور اس نے گاجر کو زمین کے اندر پیدا کرنا ہے اور ناریل کو زمین کے اوپر پیدا کرنا ہے ساتھ میں مولی لگی ہوئی ہے کہیں وہ سرخ نہ ہو جائے اور گاجر کے نیچے قید نہ ہو جائے کہیں وہ اوپر نہ لگ جائے بھنڈی میں اس میں لیٹ پیدا کرنی ہے اور کہیں وہ لیٹ کریلے کو نہ چڑھ جائے کریلے کو اس میں کڑوا بنانا ہے اس کی کڑوا کہیں ساتھ لیپی کو نہ چڑھ جائے لیپی کو اس میں اندر سے پانی پانی کر اس کو ایسا دینا جو ہے ہی پانی کا پانی ہے اور اس میں ایک ہوتا لو کاٹ بنانے ہیں جو سوائے گوٹلی کو اور کچھ ہے چھل کر گوٹلی بس ایسے منہ ہلا کرتے رہو اس کے اوپر اس نے ہلکی سی گوزے کی لہر اس میں اس یہ صرف نباکات ہے نباکات نباتات, نباتات. اس میں کیکر پہ کانٹے نکالنے ہیں پیدا کرنی اس میں سنبل کو اونچا لے جانا ہے سفید کو پکڑا کر کے لمبا لے جانا ہے ربڑ کے درخت کو پھیلانا ہے کسی کے پتوں کو لم بنانا ہے کسی کو سخت بنانا ہے کوئی چھوٹے پتے کوئی بڑے پتے کوئی سراخدار پتے کوئی گول پتے کوئی لمبے پتے اور کوئی چوڑے پتے کوئی نوکدار پتے کسی پتوں پر کانٹے پیدا کرنے ہیں کسی پتے کو والا نے کھردرا بنانا ہے کسی میں محک پیدا کرنا کسی میں بدو کو کرنے. پیدا کرنے انڈونیشیا میں کٹل وہ اتنا بدبو कहते हैं اگر میں یہاں ہوں اسے شو روم تو باہر مچھلے بدبو پھیل جائے اور اس کو موٹے موٹے اس میں کانٹے لگانے اندر میں مزے دار اگر آپ ناک بٹ کر کے کھائے ناک نہ کھلو ناک بٹ کر کے کھاؤ تو آپ کو لگے گا جب کیا بڑی پیاری مزیدار ملائی کھا رہے ہیں ٹھنڈی ملائی کھا رہا تھوڑا سا ناک کھول دو تو سارا تو ان کی کوئی دعوت مکمل نہیں ہوتی اگر ان کو پسل نہ چلایا جائے تو ساری دنیا میں پھلوں کا نظام بن رہا ہے ہر موسم کے لحاظ سے سبزیوں بنا رہا ہے پھل بنا رہا ہے پتے بنا رہا ہے رنگ بھر رہا ہے جھنتے بھر رہا ہے چھاؤں والا بنا رہا ہے پھلدار بنا, بنا رہا ہے سایہ دار بنا رہا ہے رگیں جڑ نیچے جا رہی جڑ اوپر پھیر رہی دنوں پہ کوشے لگنے اس کے اوپر اس نے مونچے لگائیے نوکدار تاکہ اس کو نہ لے کے بول جائے چوڑیاں نہ لے کے بھول جائے اگر اللہ تعالیٰ گندم کے اوپر موچھی نہ لگا تو حضرت پالی چھوٹے لے کے گھر آ گئے صرف گو گو ساڑے ذمہ رہ گئے باقی تو ہر چل چڑیاں لے گئی توتے لے گئے زمیندار نے درو ہٹایا اللہ پاک نے اپنی غدی حفاظت کا نظام چلا دیا اس کے اوپر اس نے بڑے خوبصورت ایسے نوک بھار قسم کے کانٹے لگا دیے نہ اس پر چڑیا بیٹھ سکے نا مینا بیٹھ سکے نا سوتا بیٹھ سکے نا بل بل بیٹھ سکے نا کٹھ سکے وہ حسرت کی نگاہوں سے بیچتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں تمنوا ان کی ہوتی ہے کہ چگڑے پر قریب نہیں آ سکتے اسے پتا ہے کہ مجھے کپاس کو کھولنا ہے اگر میں کھولوں گا نہیں تو میرے بندے اس کے نفا کیسے اٹھائیں گے اسے پتا ہے میں نے اگر میں نے اس کو پردوں میں چھپایا تو میرے بندے نفا کیسے اٹھائیں گے ایک وقت میں کپاس کا منہ کھولتا ہے ساتھ ہی مکئی کا کھیت اس میں مکئی کو پردوں میں چھپاتا ہے ایک پردہ دوسرا پردہ تیسرا پردہ چوتھا پردہ دس پردے لگاتا ہے مکی کے دانے میں کہاں سے تاخت اور مکی کے مکھی کے اس پودے میں کہاں سے تاخت کے پہلے وہ سکا نکالے پھر اس خوبصورت دانے لگائے پھر ان میں رنگ بھرے پھر ان میں پھر ان میں بھرے پھر ان میں میٹھاس بھرے پھر اس کے اوپر پردے لگائے اور اس کو بند کر کے بند کر کے سے چھپا کر چھوٹوں سے چھپا کر گلیری سے چھپا کر سب سے چھپا کر پھر انتظار کرے کہ اللہ کا بندہ آئے اور اسے توڑ کے لے جائے گا یہ میرے رب کی شان ہے صرف نبا کے اندر کی قدرت ہے کہ وہ کس طرح اتنی بڑی کارخانے کو چلاتا ہے کبھی دیکھا کہ چنبیلی پہ گلاب نکلا او ہو اللہ سیا تو غلطی ہوگی میں گلاب نکلا ہے. ہم تو اپنے پتروں کے نام بھول جاتے ہیں اپنے بیٹوں کے نام بھول جاتے ہیں اور وہ کبھی دیکھا کہ کریلے میں مٹھاس سا گئی ہو یا آم کے درخت پر امرود نکل آیا ہو امرود پہ کیلا نکل آیا ہو اگر اللہ تعالیٰ امرود پہ آم نکال لینا تو سارا جہان خدا کی قدرت خدا کی قدرت دیکھو گئی اللہ کی قدرت امرود میں آم نکل آیا امرود پہ آم نکل آیا میں یوں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ لکڑی پہ آم نکلا ہوگا لکڑی کڑوی پتا کڑوا ٹینی کڑوی اس کی چال کڑوی پانی ملنے والا پھیکا زمین بے ذائقہ ملنے والا کھاد پڑوا دیا جانے والا گوبر ویسی نہ پاکی تو یہ, یہ شیرینی چوکے کی خوشبو کہاں سے آ گئی اکبر رٹول کی خوشبو کہاں سے آ گئی اور یہ اس میں مٹھاس کہاں سے آ اس میں یہ گودا کہاں سے آ گیا اس میں یہ رش کہاں سے آ گیا اور اس کے اوپر یہ پردہ کس نے چڑھایا اس کا طے در تے اس کو گلاس کس نے بنایا اس کے اوپر اس کو ڈنڈی کے ساتھ اس کے اوپر ٹوپی کو کس نے بنایا ٹوپی اور ڈنڈی کو جوڑ کے کھڑا کیا سندھ تیز میں ہوا میں یہ, یہ تمہارا سچا رب ہے جو سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے سر پرندوں کا نباس نبساس جما دس کا نظام ہے کہ موتی بن رہے کہیں گیرے بن رہے کہیں الماس بن رہے کہیں کہیں کہیں کہیں بن رہے کہیں مرد بن رہے کہیں نیلم بن رہا کہیں کانو پتھر بن رہا کہیں سوسا پتھر بن رہا اور کہیں شاہ پتھر بن رہا کہیں سرخ پتھر بن رہا کہیں نرم پتھر بن رہا کہیں سخت پتھر بن رہا پھر کسی پتھر میں تیل چھپا رہا کسی پتھر میں पत्थर چھپا رہا کسی پتھر میں پیٹرول چھپا رہا کسی پتھر میں آگ چھپا رہا کسی پتھر میں کانے چھپا رہا کسی پتھر میں سونے کو چھپا رہا کسی پتھر میں چاندی کو چھپا رہا کسی پتھر میں وہ کاندے کو چھپا رہا کسی پتھر میں کوئلے کو چھپا رہا کوئلہ ہی کوئلہ کوئلہ ہی کوئلہ کسی پتھر میں نمک کو کو دے کر وہاں تک پہنچا رہا یہ سارے نظام کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں یہ ساری کائنات کی لگام ہے کہ جمع بات کے نظر شہروں کے پہ نظر پہاڑوں کے پہ نظر پتھروں کے نظر چوٹیوں کے نظر بلندیوں کے نظر نشیب کے نظر غاروں میں نظروں کے نظر اندھیروں میں نظر اجالوں میں نظر چہ در پید، پہاڑوں کے اندر میں پیدا ہونے والی مخلوقات پر اس کی نظر وہ نظر جو نہ سوئے نہ اگے نہ تھکے نہ گھبرائے سارے نظام کو چلا کرے ایک پل کے لیے جسے نہ کبھی نہ کبھی غلطی لگے نہ جسے کبھی پریشانی ہو نہ جس کا فیصلہ غلط ہو جمع دات کا کتنا بڑا نظام ہے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے دریاؤں میں پتھر پڑ رہے ہیں انہیں جانتا ہے پتھر بہتے جا رہے ہو انہیں جانتا ہے شہروں میں پتھر پڑے ہوئے اور جنگلوں میں پتھر پڑے ہوئے کسی پتھر کو مچھلی کاٹ رہی کسی پتھر سے پھول نکالنا کسی پتھر سے بیٹھا ہوا کہیں شیر کو بٹھایا ہوا کر کے پرندے انڈے دینے والے کوئی کوئی جانور بچے دینے والے کوئی بچے دودھ پینے والے کسی کے پیٹ میں دو کچے تیار کسی کے پیٹ میں چار بچے تیار اور ایک تو وقت میں کروڑوں کروڑوں کروڑوں پرندے انڈے دے رہے ہیں کبھی آپ نے سنا کہ مور کے انڈے سے توتا نکل آیا ہو اور توتے کے انڈے سے کبوتر نکل آیا ہو اور کبوتر میں مینا کو جنم دے دیا ہو مینا ने بلبل کو جنم دیا ہو بلبل بل نے چڑیا کو جنم دیا ہو کبھی آپ کو का کا رنگ بدلتا نظر آیا کبھی مور کے में میں اختلاف نظر آیا کبھی مور کے بل کھانے لہرانے میں اس کے نازو انداز میں کہیں غلطی نظر آئی کہیں اس کے پر پھیلانے میں آپ کو غلطی نظر آئی کبھی اس کے خوبصورت رنگ دینے میں اور اس کو خوبصورت پرینٹ, اس کو پینٹ کرنے میں اور اس کے چھاتی کو خوبصورت چمکیلا نیلا سب رنگ کرنے میں کبھی اللہ کو غلطی لگی آپ وش تھوڑا لگ گیا رنگ چوکھا نہیں آئے گا تھوڑا جہاں ہو گیا اس کے اوپر کی کلگی مرغے کے اوپر کیسے خوبصورت کلگی کو سجاتا ہے کتنا خوبصورت اس کے اوپر تاج رکھتا ہے اور کے اوپر کیسا خوبصورت پروں کا تاج بناتا ہے بگلے کی کتنی لمبی چونچ بناتا ہے راج ہنس کی کتنی نفریلی گردن اونچی لمبی گردن بناتا ہے وہ کیسے بل کھا ہوا چلتا ہے اور پیدا ہوتے ہی مرغا کو تیرنا کون سکھاتا ہے چڑیا کو اڑنا کون سکھاتا ہے مرغی کو کے بچے کو دانا چوگنا کون سکھاتا ہے سانپ کو بل کھانا کون سکھاتا ہے فیور بل کھا کے کام کر رہا ہے یہ, یہ سنڈی بھی تو سیدھی چلتی ہے اس کو بل کھانا کس نے سکھایا اس کو حملہ کرنا کس نے سکھایا اس کو کس میں سکھایا؟ بار کرتا ہے تو اس کے ایک پن پھیلا کر نو دسنے کی جو رفتار ہے نبے میل پیس سی سیکنڈ ہوتی نبے میل فیس سی سیکنڈ کی رفتار سے سانپ اپنے دشمن پر حملہ کرتا ہے اس کے, اس کے غدود جو گلے میں انہیں زہر کون بناتا ہے اس کو زہر بنانا سکھا رہا وہی مٹی کھا رہا وہی حسرات کھا رہا اور اس کے اندر میں زہر تیار ہو رہا اور اسے پتہ ہے میرے پاس یہ خزانہ ہے میرے پاس زہر ہے میں کو کاٹ کرتا ہوں اپنے شکار کو مر سکتا ہوں اور شکار کرنے والے کو بھی پتہ ہے کہ لومڑی جب سانپ کو پکڑنا چاہتی وہ حملہ کر کے پیچھے اسے پتہ ہے کہ اس کے منہ میں زہر ہے مجھے وقت لیے گا تو میں مر جاؤں گی اپنے اس کے زہر سے بچنا اس پر وار کرنا وہ لاکھوں کروڑوں سانپوں کی قسمیں بنا دی رنگ بنا دی اشتہا بنا دیے اور پھرتیلے بنا دیے زہریلے بنا دیے بے گرف بنا دیے ان میں سے بھی انڈے نکل رہے ہیں ان سے بچے نکل مچھلی کے انڈوں سے بچے نکل رہے ہیں بے بھی مچھلی ہے وہ انڈے کی بجائے بچہ دیتی ہے سورے سمندر کی مچھلیاں انڈے دیتی ہیں اور ویل کی مچھلی بچہ دیتی ہے اور اس کا بچہ ہاتھی کے برابر بڑا ہوتا ہے. ہے اس کو پالنے والا اللہ کھلانے والا اللہ اس کو دینے والا اللہ ان سارے نظام میں اللہ پاک کی قدرت آپ کو چپتے چڑتے کا نظر آتی ہے کہ کہیں وہ رنگ کل پتہ نہیں کھاتا کوا سفید نہیں ہوا کوے کا رنگنے والا آواز نہیں بدلی بلبل بل کا نغمہ نہیں بدلا کوئل کی شاہی نہیں بدلی کوئل کی کوک آج تک نہیں بدلی اور پبے کی بھرتی آواز نہ بدلی اور, اور, اور کبھی کبھی اس کو کو خوشنما آواز نہ ملی اور گھوڑے کی ہن ہناٹ میں شہرا شہرا کو مزین کر دیا اور شہرا کو نغموں سے معمور کر دیا اون کی چڑی گردن اور اس کے نیچے تلوے تلو کو اوپر اللہ نے کشن لگا دیے کہ ریت پہ چلتا جائے چلتا جائے ساری دنیا کے انسان جان, جانور سب کی آنکھوں کا ایک پردہ یہ آنکھیں بند کی ختم آنکھیں بند کی آنکھیں بند ہوگی نظر آنا بند ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے دو پردے بنائے ہیں دو پردے کیوں گئی اس کے دو پردے کیوں بنا دیے اونٹ کا ذاتی علم ہے یہ دو پردے کیوں بنائے اونٹ ریس کا جانور ہے اور ریس کے طوفان اٹھتے ہیں اگر یہ آنکھیں بند کرے گا تو یہ اندھا ہو جائے گا اس سے نظر کیسے آئے گا جب طوفان آتے ہیں تو ایک پردہ بند کر لیتا دوسرا کھلا رکھتا ہے نظر بھی آتا ہے آنکھیں بھی بند ہوتی ریت کا دروازہ نہیں جاتا دیکھتا है جا رہا ہے کون ذات ہے کس نے اونٹ کو یہ اطاف فرمایا تو اونٹ نے ذاتی طاقت سے دو پردے بنا دیے اپنی قدرت سے دو پردے بنا دیے وہ اللہ ہے اللہ جو کہتا ہے افلا ایم گرو نہ خط اللہ اربن سے کہہ رہے ہیں افلا فخولی خط اور دیکھا تو, تو کس نے بنایا اس کی کوئی ہڈی سیدھے نہیں پھر بھی وہ وہ سات کا دن بغیر پانی کے چلتا ہے یہ کس نے اس کو یہ وجود بخشا روے آپمان کو دیکھا کرو से اپنے آپ سے پوچھا کرو اس آسمان کو کس نے بنایا دنیا اس کو خوبصورت ستاروں سے کس نے سجایا کئی فونوں جاؤ شمالی علاقوں میں پہاڑوں کو دیکھو سر پوچھو یہ پہاڑ کیسے بن گئے کس نے لگا دیے چلو وہ تو سفر سے ہاتھ رام کی زمین دیکھو کیسے بچ گئی کس نے بچھا دی کیوں بچھا دی زمین سے لے کر آسمان تک آیا آپ ان شاء اللہ میرے بندو آیا والی میں تمہیں چپے چپے میں اپنی قدرتیں دکھا دوں گا تمہیں چپے چپے میں میری ذات کے جلوے نظر آئیں گے پر وہ آنکھیں لے کے بیٹی کو نہ دیکھتی ہوں وہ آنکھیں لاؤ جو حرام نہ دیکھتی ہوں بے حیا آنکھوں سے کچھ نہیں نظر آتا سوائے اور ادا کے جیسے سوئر کو باغ میں جا کر بھی گندگی نظر آتی اسے پھول نہیں نظر آتے تو جس کی آنکھ بے, بے حیا ہو جائے اسے بیت اللہ میں بھی جا کر اللہ کے جلوے نظر نہیں آتے اور جس کی آنکھ حالا والی ہو جائے وہ میرے بھائیوں چپے چپے میں اللہ کے جلووں کو دیکھتا ہے اللہ کے نظاروں کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان جلووں سے اٹھنے والے خاموش پیغامات کو سن سکتا ہے بشرطے کہ کان ایسے ہوں جو گانا میں سنتے ہوں گانا سننے والے کان چاہے مردے کے ہوں چاہے عورت کے ہوں یہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کے پیغام سن سکے انک میں قیامت کے دن شیفا پہ ڈال دیا جائے ان کے کانوں کا ایسے فریشر پکڑیں گے اور ان میں شیخا پگلا کے ڈالیں گے جو ان کے اندر تک اتر جائے گا اور ان کی چیز کو پکار ہوگی اور کوئی ان کا سننے والا نہیں ہوگا اور ان سے کہا جائے گا لے لو مزہ ڈنڈی کے گانوں کا مراسیوں کے تبلے سات کا اب مزہ لے لو جو ان کانوں کو حرام سے بند کر دے آنکھوں کو حرام سے بند کر دے اندر چپے چپے میں اپنی شہن شاہی دکھاتا ہے اپنی قدرت اور بادشاہی دکھاتا ہے میرے بھائی اور بہنوں آج کی سب سے بڑی حالت اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کو پہچاننا چھوڑ دیا نمازیں پڑھ کر جو نہیں پڑھتے وہ تم سے کیا گلا کرنا جو پڑھتے ہیں جو عورتیں پڑھتی ہیں جو اور لوگ مسجدوں کو جیسے ہم سب نے اللہ کو بلا دیا اللہ کا گلا بجا ہے وما قدر اللہ میرے بندو تم لوگوں نے میری قدر نہ کی تم لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں تو لوگوں نے میری قدر نہیں کی اتنی بڑی قدرت اور طاقت کا بادشاہ ان سارے کا اپنی قدرتوں کو دکھاتا ہے اور ان مخلوقات کو علم دیتا ہے اس کی اپنی قدرت ہے اس کے اپنے نظام ہیں مچھر مچھر شکار کرتا ہے مچھر ہمارا خون سوچتا ہے اور ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں لائٹیں بند کر کے سوچتے ہیں اس کی تو آنکھیں ہم سے کروڑوں گنا نہ چھوٹی ہیں وہ پھر کیسے دیکھ لیتا ہے اندھیروں میں کیسے آتا ہے اس کا ہمارا ناک کتنا بڑا ہے تو مچھر کا وجود کتنا پانچ سو مچھر ہماری ناک کے نسلے میں آ گئے اللہ نے اس کو ناک ایسی دی ہے کہ وہ ناک سے ہمارے جسم کی خوشبو سمجھتا اور اس خوشبو پہ چلتا ہے اس خوشبو پہ چلتا ہے ہم چادر میں لپتے ہوئے وہ اندر سے جگہ تلاش کرتا ہے پھر وہ اندر آتا ہے پھر وہ جگہ دیکھتا ہے ہمیں اپنے نقام ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہے ہیں حالانکہ ہماری آنکھوں میں چھتیس کروڑ بلب لگی چھتیس کروڑ چھتیس کروڑ آئی رسپر میں اس کو بلب کہتا ہوں چھتیس کروڑ بلب سے ہم نہیں دیکھ سکتے وہ اپنی چھوٹی سی ہتھیر آنکھوں سے اور اپنے اپنے ٹٹولنے سے دیکھا یہ جگہ ہے جہاں سے میرا میری سونڈ اندر جائے گی وہ وہاں کیا کرتا ہے وہاں سر وہ کاٹتا ہے دانتوں سے کاٹتا ہے ہمیں درد ہوتا ہے وہ سونچا اس کے دانتوں پر ہے وہ دانتوں سے آری کی طرح ہماری جگہ کو کاٹتا ہے جب جگہ ہے تو وہاں سے خون نکلتا ہے خون میں ایک نظام ہے کہ دونوں خون نکلتا ہے تو اس میں ایک دار مادہ ہوتا ہے جو فورم اوپر آ کر زخم کو بند کر دیتا ہے اگر یہ دار مادہ ختم ہو جائے تو چھوٹے سے زخم سے نکلا ہوا خون ہماری موت کا سب ڈنگ جائے کہ خون سے روک نہیں سکتا تو یہ اللہ کا اللہ کا ایک نظام ہے کہ جہاں مچھر کاٹتا ہے جہاں زخم لگتا ہے وہاں سے خون نکلتا ہے خون پر دار مادہ آ کر زخم کو بند کر دیتا ہے یہ مچھر پڑھا لکھا ہے حالانکہ کسی یونیورسٹی سے میں کی نہ پی ڈی کی اس کو پتا ہے کہ اس کے خون میں لیسدار مادہ ہے اگر وہ اوپر آ تو مجھے خوراک نہیں مل سکتی تو ادھر وہ کاٹتا ہے ادھر اس کے گلے کے اندر دو تھلیاں ہیں جن میں زہر بھرا ہوا ہے اس کا اوپر وہ سپرے کرتا ہے ادھر کاٹتا ہے ادھر سپرے کرتا ہے وہ سپرے کرتا ہے تو وہ ہمارا جو لیسدار مادہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جیسے ہماری ٹنڈی مارتا ہے مچھر ہمارا سارا وہ نظام توڑ دیتا ہے تو وہاں خون پتلا ہو جاتا ہے وہ آرام سے اپنے سرنگ اندر ڈال کے, بھر کے پی کے پیڑ بھر کے ڈنکے کی چوٹ بجاتا جا رہا ہوں جو میرا کہ اللہ تعالی نے کہا میں مچھر کی مثال دیتے ہوئے نہیں شرماتا ہوں مچھر بھی میری ایک مخلوط اور میری قدرت کا شاہکار ہے کائنات میں جو گند کھاتی ہے ایک مکھی ہے جو پھولوں کا رس چوجتی ہے اس مکھی کے منہ میں چھوٹے چھوٹی دو تھیلیاں ہیں جن کو گلین کہتے ہیں سارا جہان مل جائے ایک قطرہ شہد نہیں بنا سکتا سارا جوان مل جائے ایک قطرہ شہد نہیں بنا سکتا اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی تھیلیاں ادھر منہ میں وہ پانی ڈالتی ہے اندر جا کر وہ شہر میں تبدیل ہوتا ہے اور جو اس میں سے بچ جاتا ہے وہ پیچھے جا کر زہر میں تبدیل ہو جاتا ہے ایک پانی پہ کتنی قدرتیں دکھا رہا ہے اس پانی کے قطرے کو سانپ نے پیا تو زہر بنا اسپ نے پیا تو موتی بنا اسے صدف نے پیا تو موتی بنا اسے بکری نے پیا تو دودھ بنا اسے ریشم کی کیڑے نے پیا تو ریشم بنا اسے ہرن نے پیا تو مشک کا نافا بنا اسے مچھلی نے پیا تو اندر بنا اسے انسان نے پیا تو زندگی کا سامان بنا اسے شہد کی مکھی نے پیا تو وہ پانی شہد بنا پیچھے جا کر زہر بنا یہی پانی زیادہ ہو جائے تو طوفان بنا زندگی کی ہلاکت اور بربادی کا سامان بنا یہ وہ اللہ ہے یہ زمین آسمان میں اپنی قدرت نے دکھا کر ہم سے کہا تھا میرے بندوں میرے وجود کو تسلیم کرو کہ میں ہوں میرے سامنے سر جھپاؤ کہ کوئی نہیں بندگی کے لائق سوائے اللہ کے کتاب کے لائق سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں حاجت سوائے اللہ کے وہی ساری قدرتوں کا مالک خزانوں کا مالک طاقت کا مالک صرف رحمان ہے تو اللہ ہے رحیم ہے تو اللہ ہے ملک ہے تو اللہ ہے قدوس ہے تو اللہ ہے سلام ہے تو اللہ اور مومن ہے تو اللہ محمن ہے تو اللہ عزیز ہے تو اللہ جبار ہے تو اللہ اور ملک ہے تو اللہ اور قدوس ہے تو اللہ اور متقدر ہے تو اللہ خالق ہے تو اللہ داری ہے تو اللہ مصر ہے تو اللہ غفار ہے تو اللہ تبہار ہے تو اللہ جبار ہے تو اللہ ملک عبر ہے تو اللہ لطیف ہے تو اللہ خبیر ہے تو اللہ حکیم ہے تو اللہ وکیل ہے تو اللہ وزی ہے تو اللہ مسین ہے تو اللہ غلی ہے تو اللہ شہید ہے تو اللہ باعث ہے تو اللہ مجید ہے تو اللہ حق ہے تو اللہ محی ہے تو اللہ ممید ہے تو اللہ ہے تو اللہ قیوم ہے تو اللہ اور مبت ہے تو اللہ معید ہے تو اللہ اول ہے تو اللہ آخر ہے تو اللہ ظاہر ہے تو اللہ باطن ہے تو اللہ غالی ہے تو اللہ بر ہے تو اللہ عباد ہے تو اللہ منتقم ہے تو اللہ اصوب ہے تو اللہ رعو ہے تو اللہ مالک الملک ہے تو اللہ دل جلال علی کرام ہے تو اللہ مخصد ہے تو اللہ جامع ہے تو اللہ غنی ہے تو اللہ موغنی ہے تو اللہ معاف ہے تو اللہ بار ہے تو اللہ نور ہے تو اللہ هادي هو الله باقي هو الله بذيع هو الله وارث هو الله رشيد هو الله صبور الله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرحون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يصفع له ما في السماوات والعظم وهو العزيز الحكيم كل اللهم مالك المنف تأتي الملقى من تشاء وتنزع الملقى من من تشاء وتعز من تشاء وتظل من تشاء بيدك الخير منك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحج وترزق من تشاء بخير حساب الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سمت ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض منذ الذي يشفع إلا بإذنه يعلمون بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من علمه إلا بماشا والأرض ولا وهو رب کا تعارف ہے اس کی اپنی زبان سے اس کی اپنی کتاب میں تو یہ ہماری عورتوں کو کپڑوں کا پتہ، ان, ان کے رنگوں کا پتہ، ان کے ڈیزائنوں کا پتہ آج کے راما جیسے شہر میں بھی لاہور کے فیشن کا یہاں کی بچیوں کو پتہ، یہاں کی عورتوں کو پتہ، پتہ نہیں تو اللہ کا نہیں تو میرا اللہ کون ہے میرا اللہ کیسا ہے مجھے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے چھوڑا عرصہ ماں باپ سہارا دیتے ہیں اولادیں اپنے سر ہو جاتی ہیں پھر وہ بھی چند دن کا سہارا بنتے ہیں سر قبر میں جا کے زندگی گزرتی ہے جامت تک کا زمانہ اللہ کے ساتھ گزرنا ہے اگر اللہ سے دل نہ لگایا جب آدمی تنا ہو تو کیسے اداس ہو جاتا ہے جب محمد سورا کی جماعت میں عورتیں آتی ہیں تو چھوٹے بچے چھوڑ کے آتی ہیں تو سر روتی ہیں کہ بچہ یاد, <تصفح> یاد آ رہا ہے بچہ یاد آ رہا ہے دل اداس ہو گیا بچہ یاد آ رہا ہے گھر یاد آ رہا ہے تو موت تو ان کو جدا کر دیتی ہے موت کون سا انتظار کرتی ہے وہ کون سا چھوٹے بڑے میں تمیز کرتی ہے وہ کون سا بوڑھے اور جوان کو دیکھتی ہے وہ کون سا ماں اور بچے اور بچہ کو دیکھتی ہے اس کا جب حکم آتا ہے سب اٹھا کے لے جاتی ہے توڑیاں بس دیس بدیش چڑے مارا سبز اجل کا لوٹے ہے جن رات بجا کر نکتارا کیا بدیا پیسہ بیل شر کیا گونی پلا کر بھارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ گواں اور انجارا سب ہاتھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جا موت کب انتظار کرتی ہے لیکن پھر بھی بچہ یاد آ رہا گھر یاد بیٹا یاد آ رہا ہے آنند یاد آ رہا یاد آ رہا یہ کو سارے یاد آنے والے مر جاتے ہیں جب مر جائیں گے اور ہم بھی مر جائیں گے اور کور میں چلے جائیں گے اور تنہا ہو جائیں گے کنن سے جدا بیوی سے جدا ماں سے جدا ابا سے جدا بچوں سے جدا بھائیوں سے جدا اب اگر اللہ سے دل نہیں لگا ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے اور ہم سے تو پانچ دن کی جتہ کی اداسی برداشت نہیں ہوتی ایک سال کی اداسی برداشت نہیں ہوتی تک کا ہزاروں سال کیا زمانہ اکیلے گزرنا کیسے تنہائی میں کیسے تنہائی برداشت ہوگی اس سے میرے بھائی اور بہنوں ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے جی لگا لو اللہ سے جی لگا لو اللہ کو اپنا بنا لو تبلیغ کوئی فلسفہ نہیں ہے تبلیح کیا ہے اے پوری دنیا کے انسانوں اے پوری دنیا کی عورتوں اپنے اللہ سے جی لگ یہ دل کسی کو نہ دینا ہم ان سو خدمت اسی کر دو ایک نہ کرو وہ کہے گا تیرے جیسی نا فرمان بلی کوئی نہیں یہ بیویاں بھی بے होती ہوتی ہیں سو ضرور سے ان کی پوری کرو ایک نہ پوری کرو وہ کیا جی میں نے تیرے گھر میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے ان بچوں کے لیے ماں باپ پس جاتے ہیں قربان ہو جاتے ہیں ان کو چھو میں سلاتے ہیں خود دھوپ چھیلتے ہیں ان کو تازہ کھلاتے ہیں خود روکھی کھاتے ہیں ان کو سلاتے ہیں خود راو کی گلیوں میں دھکے کھاتے ہیں یہی اولاد جبان ہو کر آنکھوں میں آخر ڈال کے گھر چکس بکس نہوک بھوک نہیں یہ اولاد تو سب سے بڑی اور آج کل کی اولاد تو ویسی بے وقت ہے ان کے لیے بڑا نادان ماں باپ ہے جو آج کی اولاد کے لیے اللہ کو ناراض کر دے جو آج کی اولاد کے اللہ کے رسول کو ناراض کر دے ایسی نادان ایسا ایسے نادان ماں باپ کوئی نہیں ہے آج کی اولاد کو نہیں تو نرمت سے کیسی بڑا تو کیڑا کی جانی جال کی اولاد کی خاطر دھوپ جھیلی اولاد کی خاطر کوتھوئے اولاد کے پہانے دھوئے اولاد کے پیشاب دھوئے اولاد کے کپڑے دھوئے استری کر کے دیے ناشتے تیار کر کے دیے روٹیاں پکا کے دی برتن دھوئے بستر بنائے کھلایا صبح اٹھایا تیار کروایا کپڑے دھوئے استری کیے ایک ایک ضرورت پوری کر کے دی اور یہ بدماش کب جوان ہوتے ہیں کہ ہیں تم نے مرگے کیا کیا ہے ان کے لیے ہم اللہ کو قربان کرنے بڑے نادان ہیں بڑے ظالم ہیں وہ ماں باپ جو ایسی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی نا قربان بن جائے ہم اللہ کے ہیں جی لگا دو اللہ سے جی لگا دو اللہ, جی اللہ کو اپنا بنا لو جو کہے وہ کر جاؤ جس سے روکے اس کو چھوڑ دو یہ ہے لا اللہ یہ کلمہ ہم نے نہیں سیکھا اللہ کہ اپنے اپنے میرے نبی ابراہیم کے طریقے پر چلو اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا تھا حنیفا میرے حبیب تو بھی ابراہیم کے طریقے پر چل ابراہیم کو چوراسی سال کی عمر میں بیٹا ملا پہلا بیٹا کب ملا چوراسی برس کی عمر بڑھاپے کی اولاد کتنی تیاری ہوتی چوراسی برس چھیاسی برس کی بیٹا میرا ساٹھ برس دعا کی یا بیٹا دے, یا بیٹا دے. جب عمر بانوے سال ہو گئی اسلام اور اباحیل علیہ السلام کی عمر چھ برس ہو گئی تو اللہ دھرانے کا ذبح کر دوا کروانا, کروانا تھا کیوں دیا تھا اگر जबा کروانا تھا سمت کو بتانا تھا اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں تم بھی ایسے ہی بننا تم بھی ایسے ہی بننا جاؤں دبا جاؤ کر دو چھاسی کی کا نتیجہ کیا نکل آئے جاؤ زبا کرو سے نکلے مکے پہنچے بیٹے کو تیار کیا مینار کی بازی میں لائے زمین آسمان دن و خود باپ بیٹے کا متعلق پنگ اور مردہ سراب میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے کر رہا ہوں کیا رائے کا تقاضا یہ تھا بیٹا یہ کہتا خواب سونے دیکھا مجھے کچھ میں تو نہیں ہوں گا اور فنز اور ماضا کرا میں مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر وہ کہیں گے ذبح کر دو تو کر دوں گا اور اگر وہ کہیں گے نہیں تو چھوڑ دوں گا بلکہ فن اور ماضا مطلب یہ ہے اگر یہ خوشی سے تیار ہو جائے گا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں لٹا کے دبا کر دوں گا اور اگر یہ خوشی سے تیار نہیں ہوتا تو آگے کا یہ یا تی کا جو لفظ بتا رہا ہے یہ اب, ب, ا, اپنے بچوں کی کوئی خواہش پوری کر دوں جگہیں گے اببا, اببا, اببا, امنا, امنا. اور ان کی کوئی خواہش رگڑ گے ام, ام, ام. نفرت کا اظہار کرتے ہیں نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو یہاں ابا سے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور وہ کہہ رہے یا ابا سے یا ابت کیا مطلب اس کا اے میرے ابا میں خوشی سے راج دوں واہ واہ واہ واہ آپ نے بڑے مزے کی بات کی آپ نے بڑے مزے اب میں یہ مطلب چھپا ہو گیا سرجنے میں نہیں آتا یہ الفاظ کی محک بتاتی ہے یا بڑی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے یا واہ واہ میرے بھاگ ایک حدیث اس کے ساتھ میں جوڑتا ہوں جس سے میری بات اور باغی ہو جائے یا میرے ابا یہ آپ نے کیا حکم دے دیا فرمایا اب یہ حدیث بتا رہا ہوں کتنا خدا مہن مقدر سی کی کتاب ہے کتاب الگا اس میں یہ روایت کے اب بیان بڑی خوشی کی بات ہے اگر میں غبح ہو جاؤں گا تو مجھے دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی جنت دنیا سے بہتر اور مجھے آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے بہتر یا افعل ما کریں میں پوری کروں گا میں آپ کی تعمیر کروں گا جب چھری نکالی تو علیہ السلام نے کہا میرے ہاتھ باندھو میرے پاؤں باندھ دو کہیں ہاتھ قوم کی رگڑ سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے اور مجھے الٹا مجھے الٹا لے اور نیچے سے چلاؤ کہیں نظروں سے نظریں چار نہ ہو جائیں آپ کو تکلیف نہ ہو اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھو کہیں شخص پدری باپ کی محبت سے ہاتھ نہ کھانپنے لگے ہاتھ نہ کھانپنے لگے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کا نام ہے عامر ان کے والد کا نام ہے عبداللہ ان کے دادا کا نام ہے جرگا تو کی لڑائی میں ان کا جو والد تھا وہ عرب کا سب سے مشہور تیر انداز تھا تو اس نے تین دفعہ اپنے بیٹے کا نشانہ لے کے تیر چلایا عمر ابو عبیدہ تینوں دفعہ تیر خطا گیا تو ایک صاحبی کہنا یہ عبیدہ آج تو تیرے باپ کا نشانہ خطا جا رہا آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کفر میں کچا ہے بیٹے کی محبت کی وجہ سے ہاتھ کاپ جاتا ہے میرے تلوار میں آ تو میرا ہاتھ نہیں کھانپے گا میں اپنے اسلام میں سب میری تلوار کے نیچے آیا تو میرا ہاتھ نہیں کھانپے گا تو اللہ نے امتحان ہی لے لیا باپ بیٹا سامنے آ گئی خود کی لڑائی میں باپ بیٹا سامنے آ گئی تو دونوں شاخبار زبردست میدان کے دنی تو ابو دادا وزیر صاحب پہلے تو بچاؤ کرتے رہے کہ کوئی اور کوئی اور تلوار چلا دے وار دھیلتے رہے جھیلتے رہے جھیلتے رہے, رہے, رہے جب دیکھا کہ اللہ میرے متحد میں اتر آیا تو ایک ہی بار میں باقی کر دوں گا اللہ تعالیٰ نے ایک امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے بس اس میں آنکھوں میں پٹی باندھو محبت کی وجہ سے ہاتھ میں کھان جائے کیا کیا؟ پھر جب میری یاد ستائے گی تو میرا دے کے آئے گی اور مجھے اپنے کُرتے میں کپڑ دے دینا اپنے کُرتے میں مجھے پسند دینا میرا کرتا میری ماں کو دے دونوں ہاتھ پاؤں باندھے زمین پہ لٹایا اور کمر کے اوپر اپنا گھٹنا رکھ دیا کسائیوں سے رکھ دن گوڑا. تو گوڑا اپنا گھٹنا اس میرا اسلام کی کمر پر رکھا اور سر کے بال پکڑ کر یوں اٹھائے اور گرد گوشتی کر کے کہا اے اللہ اگر تم مجھ سے ناراض ہو گیا تھا تو بچے کی محبت میرے دل میں جگہ پکڑ رہی تھی اگر تم مجھ سے ناراض ہو گیا تھا تو میری اس قربانی پر اپنی ناراضگی کو دور کر دیں اور اگر تو میرا امتحان لے رہا تھا تو پھر مجھے میرے امتحان میں کامیاب کر دے اور یہ کہہ کر چھری چلا آسمان پھٹنے کو ہو گئے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی جبکہ یہ جملے بولے آسمان پہ فرشتے ہونے لگے لگ گئی اللہ کو اپنا بنا لو بھائی اللہ کو دل میں بسا لو یہ تبلیغ کا کام ہے یہ کوئی تقریری کام نہیں ہے اللہ کو دل میں برسا لو یہ دل اللہ کا عرش ہے اس میں کسی اور کو نہ بٹھاؤ بڑا ظلم کیا ہے آج کی عورت نے اور آج کے مرد نے دل کو بتانا بنا دیا دل کو بت بنا دیا اس دل میں اللہ ہو اللہ کے سوا کوئی نہ ہو یہ ہے تبلیغ کی محنت اور یہ دل اللہ کے عرش سے زیادہ مرانی بن جاتا ہے جب اس میں اللہ کی تجلیات ہو سکتی ہی ہیں دل کو اللہ کا بنانے کے لیے زبر کپڑے کی محنت چھوڑنی پڑتی ہے پیسے کی دوڑ سے پیچھے ہٹو کپڑے کی دوڑ سے پیچھے ہٹو زیور سونے چاندی اور دنیا کی دوڑ سے پیچھے ہٹو تو دوڑو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف اور قربان جاؤ قربان جائیں اللہ پاک کیا کیا کیا نرالی محبت کے انداز میں جیسے بچہ ماں کی طرف آتا ہے نا لڑکھڑاتا ہوا تو وہاں ایسے بانے پھیلا دیتا ہوں اور اس کے آنے سے پہلے خود اس کی محبت لپک رہی ہوتی بیٹے کی طرف بیٹی کی طرف لپک رہی ہوتی وہ اپنی معصوم ہٹ کے ساتھ آتا ہے اور اپنی کمزور خیال کے ساتھ لڑکھڑا آتا ہے تو ماں ایسے باپ ایسے ہی پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں آ جا آ جا آ وہ لڑکا لگتا ہے تو آگے بڑھے سنبھال کر پینے سے لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے من تقررہ تو وہی جب کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میں بھی کے آگے بڑھ کے یہ آیت یہ بتلی جنتی یہ آیت میرے تصور میں ایک خاکہ پیش کرتی ہے جیسے ماں بہیں پھیلا کر بچے کو کہتی ہے آیا میرا لال ایسے بھی نقصل المطمئنہ اے میرے نیک بندے میرے نیک بندے علا ربی کی ربا اپنے پالن ہار کے پاس آجا اپنے پالنے والے کے پاس اگر اللہ سے ہو گیا تو موت سے زیادہ خوبصورت کوئی بات نہیں رہے گی اب موت کا نام آ جا تو ہم हम ہیں موت کا تصرا سن لیں تو ہم ڈرتے ہیں نیند ہو جاتی ہائے میں مر نہ جاؤں میں مرنا لمبی لمبی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں بوڑھا بھی نہیں کہتا دعا کرو خاتمہ دعا کرو اللہ چنگا کر درہ کیا محبت کی بانیں پھیلی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ارد کے اوپر سے صدا دے رہا ہے آ جانے بندے الا رب کے اپنے پالنے والے کے پاس تیری ماں تجار کرتی جو میں تس سے کرتا ہوں. تیرا باپ تجھے کیا چاہتا ہے جو میں تجھے چاہتا ہوں آجا ارجع آجا اپنے رب کی گود میں آ جا پیار کی چاؤں میں آ جا محبت کی ٹھنڈی چھو میں آ جا رہی چادر میں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہیں گئے ہوئے تھے وہاں سے گھر آ رہے ہیں تو ارد ہی کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ رواں تیرے رہنے کی جگہ نہیں تھی وہ تو آرزی جگہ تھی رام تیرے رہنے کی جگہ نہیں تھی ارجعی ارج جیسے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بیان کے واپس چلے جائیں گے ہم واپس کلمبے چلے جائیں گے چونکہ ہم یہاں کے نہیں ہم تو کلمبے سے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہ راما کا نہیں ہے تو تو مجھ سے گیا تھا تو آ جانا دوبارہ میرے پاس آ جا ارج دیکھے کیسے راضیہ مرضیہ میں تو اس سے راضی تو مجھ سے راضی متخولی بات آ جائیے میرے بندے پہلے آئے بیٹھے ہیں بت جنتی آجا میری جنت میں آ جا آجا میری رحمت میں آ جا آ جا میری جنت میں آ جا میرے بھائیوں اور بہنوں تبلیغ کی صدا ہے تبلیغ کو بار ہے کہ لوگوں اپنے اللہ کو اپنا بنا لو اپنے اللہ سے جی لگا لو اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں اس جیسا مہربان کوئی نہیں اس جیسا کریم کوئی نہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے کا راستہ وہ کہیں باہر سے نہیں ہے اندر کی دنیا سے جنم لیتا ہے اس کے سارے راستے اندر میں چھپے ہوئے ہیں باہر سے کچھ نہیں لینا پڑتا اندر کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے پچھلے پر توبہ کرو اور اگلی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارو اللہ تعالیٰ کا نبی عورتوں کا نبی بن کے آیا مردوں کا نبی بن کے آیا مالداروں اور غریبوں کا نبی بن کے آیا ادنا اور آلہ کا نبی بن کے آیا اللہ اللہ کو اپنا بنانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بنا دو اس طریقے اپنے اندر لے لو اللہ آپ کا ہو گیا آپ اللہ کے ہو گئے اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے شکل صورت نہیں چاہیے پیشن نہیں چاہیے سونا نہیں چاہیے حضرت محمد صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے اللہ پر مر مٹھو اللہ پر مر مٹھو شرون کی حاشیا مسلمان ہو گئے کیسے مسلمان ہوئے کی ایک نوکرانی تھی وہ مسلمان ہو گئے سرو کو پتا چلا اس نے اس کو دربار میں بلوایا اور اس نے اس نے میں دربار میں بڑا بڑا کڑا لیا کڑا میں تیل ڈالو اس کے نیچے آگ جلائی جب جب تیل کھڑنے لگا اس نے سرون نے باندھی سے کہا اس کی دو بیٹیاں ایک دودھ پیتی تھی ایک چلتی تھی اگر تم مجھے رب مانے گی تو میں تجھے زندگی بخش ہوں سونے چاندی سے دھر دوں اگر جی رب نہیں مانے گی تو سر میں پہلے تیری کو جلاؤں گا سر تجھے جلاؤں گا تو سرو کی باندھی نے کہا یہ تو میری دو ہے اگر میرے پاس اور ہوتی تو میں وہ بھی اللہ کا قربان کر گئی تو موت ہی دے سکتا کر لے جلا जला दे میں में जला दे तो उन्होंने جب बड़ी بچی को کھینچا تو وہ روی اما اما اور اما کو پتہ ہے میری بچی کہاں جا رہی ہے یہ لوگ لیتے ہیں جھوٹ کیوں بولتے ہیں چوری کیوں کرتے ہیں خیانت کیوں کرتے ہیں بچوں کو کھلانا ہے یہ ماں کا ایک گول اس کی بچی کی زندگی بچا سکتا ہے ایک گول ایک گول اور اس کے بعد کو قربان کری جواب اللہ کے سب کی بچی کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا اور وہ دیکھ رہی کھولتا ہوا تیل میں اس ٹانگوں سے پکڑ کے الٹا کیا اور اس کو سر کی طرف سے تیل میں ڈال دیا کر ماں کا پھٹ گیا اللہ تعالیٰ نے ماں نے بچی کی روح نکلتے دیکھا وہاں صبر کرو ابھی جنت میں کٹھے ہو جائیں سر معصوم بچہ جو سب کوئی پیارا ہوتا ہے ماں کو تو پیارا ہوتا ہی معصوم تو, تو سب کو وہ سب کو پیارا ہوتا ہے اس کا کھیلنا اس کا مچلنا بولنے سے بچی کو چھینا اس بچی کو تو کچھ نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے ماں کو پتا یہ کہاں جا رہے ہیں میں جنگ میں کٹھے ہو جائے جب اس کو دھکا دینے لگے تو میری ایک تمنا ہے پوری کر دوں گے سرون نے پوچھا क्या چاہتی हो جب مجھے بھی جلا دو تو میری بیٹیوں کی اور میری ہڈیوں کو کٹھے دفن کرنا جدا نہ جائے پوری ہو اس تینوں جب ہڈیاں انہوں نے نکال کے دفن کر دی اس واقعے کے دو ہزار سال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ تعالی واراج پہ جا رہی ہوں آسمان کی طرف تو جب آپ اوبر اٹھے تو نیچے کے جنت کے خوشبو آئی تو آپ نے جبریل سے پوچھا جنت کی خوشبو کون سے آ رہے ہیں تو انہوں نے خوشبو آ رہی اللہ پر ہو جانا جو اللہ کہے وہ کر دو بس میری زندگی کا کیا مقصد ہے جو اللہ کہے گا وہ کر دوں گی مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا مجھے کیا کرنا ہے جو میرا اللہ کہے گا وہ کرنا ہے مجھے کیا نہیں کرنا جس سے میرا اللہ روکے گا مجھے وہ نہیں کرنا سرون کی کران جب یہ منظر دیکھا تو اس کی دھی میں آیا کوئی ماں اتنی قربانی نہیں لے سکتی یہ سچا دینا مسلمان ہوئی. اب اس سے آزمائش آ گئے بادشاہی ہاتھوں سے گئی مخمل کے فرش گئے مرمر کے فرش گئے مخمل کی دریا گئیں اور بال تکیے گئے اور قید تنہائی مل گئے اوپر سے پھوڑوں کی سزا اوپر سے سزا کی ماں ایک ایسی دولت ہے اس جتنی تکلیف آتی اتنا اندر چلائی اتنا اندر چلائی جتنی راحت آتی اتنا کمزور ہو جائے گی جتنی تکلیف بات مضبوط ہو جاتے ہیں جسم کی طرح ہے جسم کو مشقت میں ڈالو جسم مضبوط ہو جاتا ہے جسم کو اے سی میں بیٹھا ہیٹر میں بیٹھا چلاؤ اور اسے چلاؤں چلاؤں تو یہ کا گالا بن جاتا ہے بیماریوں کا مرکز بن جاتا ہے تو ایمان اور پکا پکا ہو گیا حضرت آپ کیا تھا جب ان کو باہر میں گالا اس کو باہر نکالا اس کو خیال تھا کہ اب تو یہ توبہ کر چکی ہوگی اور اب کو میرا کلنا پڑ لے گی لیکن ایمان میں تو اور آگ جب اس نے کہا اب کیا کہ وہی کہتے, کہتے تھے لکڑی پر کھڑا کر کے ہاتھوں میں کیل گاڑ دیتے تھے اور پاؤں میں کیل گاڑ دیتے جن देते نے کبھی تن کا چڑھا نہیں کیا تھا ان ہاتھوں میں کیل گاڑ دیا گئے سون کے دھارے بہ رہے تھے ہاتھوں پر हाथों पर और کیل में گئے गाड़े गए سوارے में رہے تھے रहे थे जो کے جوتے پہنے जूते पहने آج کیل گڑ گئے गए اس نے कहा اس کو اس کے اوپر ایک پتھر رکھو جس کے نیچے ستا ستا ستا کر یہ مر جائے تو اس وقت سے, سے نکلا رب بگ ملے کا بیگا ونجی من سر ہی ونج من القوم الظالمین اللہ کو یہ دعا یہ ادا یہ قربانی ایسی پسند آئی کہ اللہ نے کامت تک کیلئے قرآن کا حصہ بنا دیا تاریخ کا حصہ تو تھا ہی قرآن کا حصہ بنا دیا کہ کیا مت مطلب آشیا کا ڈنکا بچے گا بارہ بلین اللہ, مرات فرعون اے, اس کا، اس کا ہے اللہ اے ایمان والو اور میں تمہیں ایک کہانی سنا اے اے رام کی عورتوں سنو تم بھی مسلمان بنی پھرتی ہو اے راما کے مردوں سنو تم بھی ایمان کے دعوے کرتے ہو یہ دیکھو مصر کی شہزادی ہے جس کے ہاتھوں گاؤں میں چیل گڑ گئے اور وہ سڑپ گئی اس نے کلمہ نہ چھوڑا حکومت کو چھوڑ دیا پھر اس نے مجھ سے دعا کی اللہ جنت میں مجھے گھر دکھا دے جنت میں میرا گھر بنا دے اپنے پڑوس میں بنا دے اہم گا بے تن پل علماء فرماتے ہیں حضرت آسیہ نے اللہ کو پہلے مانگا جنت کو بعد میں مانگا اہم دے تن پل جنا اللہ کا قرب پہلے مانگا جنت کو بعد میں مانگا اللہ پاک کی غیرت کو جوش آیا اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا حضرت آسیہ نے جنت میں اپنا گھر خود آنکھوں سے دیکھ جنت کو دیکھنے کے بعد تو زندہ نہیں رہ سکتا وہی موت نہیں وہ روح نکل گئی وہ مردے کے اوپر پتھر بھی مارتے رہے اور کھال بھی کھینچتے رہے پھر نکل گئیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو یہ مقام بخشا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے حضرت خدیجہ کو فرمایا جب تو جنت میں جائے تو اپنی شوقن کو میرا سلام کہنا تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میری شوقن کون ہے میں تو پہلی بیوی ہوں آپ نے کہا نہیں جنت میں آسیہ ص اللہ نے میرا نکاح کر دیا اور مریم علیہ السلام کی والدہ ان سے اللہ تعالی نے میرا جنت میں نکاح کر دیا ہے دنیا کے بادشاہ کی ماری اللہ نے دو جہان کے بادشاہ کی دی بنا دی دنیا اور آخرت کے سردار کے جی اللہ تعالیٰ نے دی بنا دیا اللہ میرا اللہ تو کیا چاہتا ہے یہ اپنی طلب بناؤ میرے بھائیو بہنوں ہر اللہ دیکھو نا ہم صبح سے شام تک کہتے ہیں اللہ سیا اے دے اللہ سیاح اے کر اللہ سیاح اے کر اللہ سائ اے کر تو اس سے آج کے بعد ایک دعا مانگنا شروع کرو یا اللہ تجھ سے کیا چاہتا ہے یا اللہ تجھ سے کیا چاہتا ہے مجھے اس کی سمجھ دے دے مجھے اس, اس, اس کا طریقہ دے دے اس کا علم دے دے مجھے اس کا طریقہ دے دے میں عربی میں مصروف دعا ہے اللہ عموماً اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو یہ میں نے آپ کو ترجمہ گیا اللہ تم اس سے کیا چاہتا ہے مجھے بتا دے میں اسے پورا کرنے میں لگ جاؤں مجھے لگا دے اس نے یہ میرے بھائیوں اور بہنوں کرو. اس کو اندر میں اتارو. اس کے لیے دھکے کھاؤ گھر بیٹھے محبتیں نہیں بدلا کرتی سارا دن بچوں کو دیکھو گے تو بچوں کی محبت آئے گی سارا دن گھر دیکھو گے تو گھر کی محبت آئے گی سارا دن میاں بیوی سے ملے بیوی میاں سے ملے تو جان بہن کی محبت آئے گی دکان سے, گھر, سے دکان باغ سے گھر گھر سے باغ سارا تو باغ کی محبت آئے گی سب چھوڑ دو اس کی محبت میں ہمیشہ تو ہم نہیں کہہ رہے ہمیشہ چھوڑو وہ تو رابانیت ہے نہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب کرنے کے لیے ان چیزوں کو وقتی طور پر چھوڑو یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں اتر جائے رچ جائے اگر خود انقا و محبت گارڈ کے بیٹھ جائے اور چوبے گاڑ کے بیٹھ جائے ہلنے کا نام نہ لے, لے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ وہ ہے اللہ کی بات سے جوڑنے والا جن کو اللہ نے سارے دن جہانوں کا سردار بنایا ارب اجم کا سردار بنایا کالے اور گورے کا سردار بنایا اللہ تعالیٰ نے ماں کا نام آمنا رکھا امن کی چھاتیوں سے دودھ پلایا گیا اور امن کی گود میں اللہ تعالیٰ نے پروان چڑھایا ماں کا دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ رکھا حلیمہ کی حلم کی چھاتیوں سے دودھ پلایا گیا آپ کا نام عبد رکھا اب سے خمیر تیار کیا گیا امن کے گہوارے میں پروان پڑایا گیا امن اور علم کی چھاتیوں سے دودھ پلایا گیا جن کی بنیادی اس طرح اٹھائی گئی ہو وہی ہے اس قابل کو اس کا استقبال کیا جائے اس کے پیچھے چلا جائے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت پر حضرت آسی اور حضرت مریم کی ارواح مبارکہ کو زمین پر اتار دیا تھا کہ میرے محبوب کی ہمت کا استقبال کیا جائے آسمان سے برشتے زمین پر اترائے تھے کہ میرے محبوب کی ہمت کا استقبال کیا جائے سوری نویں ایک ہل چلنا چلی گئی دو جہان کے سردار آ گئے. کائنات کا دولہ آ گیا. ابھی تو بارات سگی ہے دولے کے بغیر بھی کبھی بارہ چلی دولے کے بغیر کبھی بارہ چلی میرے مجلس کے بغیر کبھی مجلس کا لطف آیا سدر میرے اور سدر اور سدر کیا صدر مجلس کے بغیر کبھی مجلس سگی دنیا کو انتظار تھا کب آئے گا میرے کارواں بارات کو انتظار تھا کب آئے گا دلہا کب سجائے گا شہرے اور کب یہ جہان آباد ہوگا اور یہ کائنات کر ہوگی اور اس چمن میں بہار آئے گی آج کی آمد خود بہار تھی اس لیے اللہ تعالی نے عرب کو سہرا رکھا تو اس کا نبی بذات خود بہار ہے اس کا نبی بذات خود چمن ہے اس کا نبی بذات خود کھلا ہوا گلاب ہے اس کا نبی بذات خود گلستان ہے اس کا نبی بذات خود باد نسیم ہے باد سبا ہے اس کا نبی اپنی ذات میں سب کچھ ہے لہذا باہر نہ کسی چمن کی ضرورت نہ کسی گلگار کی ضرورت نہ کسی آبشاد کی ضرورت اس کو دیکھ آرام سے ٹھنڈی ہوگی اس کو دیکھ کا دلوں کو چین اور شکون ہوگا اس کے روشن سے وہ ابھی رکیمہ لی اب آپ چھوٹے تھے مدین مکے میں بارش میں ہو رہی شہد آ گیا تو عبد المختلف نے آپ کو اٹھایا اس وقت کی عمر کوئی پانچ چھ سال کی تھی تو آپ تو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا اس طرح اٹھا کہ اس بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیا اور کہ اے اللہ اس روشن چہرے کے تو سیل ہم پہ بارش کرنا ابھی عبد الختلب نے آپ کو گود میں واپس نہیں لیا تھا کہ گھٹا چھا اور بادل تھم چھم برف میں لگے اس پر ابو طالب نے اپنے شعر میں اشارہ کیا ابھی ادا میں بہت اس روشن چہرے کی قسم جس کے آسمان سے بارشیں اتاری جاتی ہیں وہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے بیواؤں کا آخری ٹھکانا ہے جادرا فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے مسجد میں اور آپ نے بھاری دار اوڑی ہوئی تھی. اوپر کا چاند تھا نیچے آپ بیٹھے ہوئے تھے میں کبھی چودی کا چاند دیکھتا کبھی آپ ہوئے تھا تو مجھے آپ کا چہرہ چودہ کے چاند سے حسین نظر آ رہا دے. یہ دو جہان کے لیے رحمت بن گیا دو جہان کے لیے سردار بن گیا آپے اپنا جوتا رضی اللہ وہ چرخا کاٹ رہی تھی اب تو چرخے ختم ہو گئے سارا ساری تحصیل ہماری ختم ہو گئی اور عورتیں وہ سوئی وہ ساگا بناتی تھیں اور ہٹی لے کر وہ پونی لے کر پونی پوڑی لے کر وہ چرخا کاتی تھی بس تاخیر کاٹ رہی تھیں ہمارے یہاں بھی وہ جوتا پسینہ گرمی پہ پسینہ آیا آپ کو ماتھے پہ پسینہ آیا نا تو پسینے سے دور نکلنے لگا اچھا بس ایسے رہ گی وہ پونی ہاتھ میں رہے گی چرخا ایسے رہ گا اور دیکھنا شروع کر دی تھوڑی دیر کو نہیں ہے پھر آپ نے دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی وہ چرفا ہاتھ میں رہ گیا ایسے رہ گیا تو آپ نے کہا کیا دیکھ رہی تھی تیس ہزار رضول اللہ آپ کے شیر پسینے اور ان میں سے نور نکل رہا ہے تو مجھے مجھے اس عبو, عبو کا شیر یاد آ گیا کہ جب میں اس کے روشن چہرے کو دیکھتا ہوں تو اس طرح چمکتا ہے جیسے آسمان پہ بجلی چمکتے ایسا اللہ نے ہمارا نبی حسین بنایا اس کے طریقے بھی ایسی حسین ہیں بڑے آدمی کے طریقے بھی بڑے اس کی بے گماز کو اللہ نے اپنی اپنی ام, ہم, ہم سب کی مائیں بنایا ہم سب کی مائ بنایا تو آپ کی بیویوں کا طریقہ سب سے بڑا طریقہ ہے سب سے عظیم الشان طریقہ ہے سب سے اعلیٰ طریقہ ہے آپ کا زہری حسن بھی کمال کمرے میں کپڑا سیے شراخ تو ہوتے نہیں تھے سوئی گر گئی اب سوئی اندھیرے میں سے ٹٹول نہیں نظر نہیں آ رہی اس نے ہمارے نبی اندر داخل ہوئے آپ کے چہرے کے نور کی شوا جو پڑی سوئی پر تو سوئی ایسے چمکنے لگی اس طرح تو جیسے اس کا ظاہر روشن تھا اس کا باطن روشن تھا اس کی سنت بھی ویسے ہی روشن ہے اس मेरे طریقے بھی ویسے ہی روشن ہے تو میرے بھائی اور بہنوں اللہ کا بننا ہے تو اس کے نبی کے گولم بن جاؤ اس کی بیٹ, اس, اس, اور, اور, اور, اور, یہ ہماری عورتیں عائشہ کی بیٹیاں بن جائیں خدیجہ کی بیٹیاں بن جائیں جبیریا کی بیٹیاں بن جائیں ان میں سلما کی بیٹیاں بن جائیں وہ ہیں اور اللہ نے ان کو ازواج کہا, ازواج اور زوج, زوج, اور نبیوں کی بیویوں کو اللہ نے مراسم کہا عورت عورت بمراہ عزیز عورت عورت عورت اور ہمارے نبی کی بیویوں کو کہا ازواج ازواج ازواج اخرن الہباد حجیف مردا کام محاؤ زوج کیسے کہتے ہیں صرف بیوی کو زوج نہیں کہتے بلکہ زوج مرد کو بھی زوج کہتے ہیں خاند کو بھی زوج کہتے ہیں بیوی کو بھی زوج یہ لفظ دونوں پہ ساتھ اٹھاتا ہے اور زوج کہتے ہیں جو صرف خاحد پوری کرنے کا ذریعہ نہ ہو بلکہ زوج وہ ہے جو زندگی کا ساتھی بنے خوشی کا ساتھی بنے غم کا ساتھی بنے کام کا ساتھی بنے اس کی محنت میں ساتھ دے اس کے غم میں ساتھ دے اس کی خوشی میں ساتھ دے اس کے جوت میں ساتھ دے جو دکھ درد میں شریک ہو جائے اس کو اربی نے تو اللہ نے اور نبیوں کی بیویوں کو امراث ہمارے نبی کی بیویوں کو زوج زوج یہ امت کی مائیں اتوا جو ہوا ان کو امت کی مائیں کرار دیا اور جنت میں ان کا ساتھی بنا دیا ہے تو میرے بھائی اور بہنو اپنے نبی کی غلامی میں اور, اور راما کی عورتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی غلامی میں آئیں خدیجہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو آئسہ کی بیٹیاں بن کے زندگی گزارو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہماری نسل مغرب کی طرف سڑک رہی ہے اور مغرب کی طرف ٹھک رہی ہے وہ تو عورتیں ننگی ہو چکی ہیں وہ ہماری عورت کو ننگا کرنا چاہتی ہیں وہ جو بے حیا ہو چکے ہیں وہ ہماری نسل کو بے حیا کرنا چاہتے ہیں ان کی بڑی تمنا ہے کہ مشرق کی عورت بھی لباس گزار دے تو لباس مختصر ہو رہے ہیں شلواریں تنگ ہو رہی ہیں پانچے اوپر جا رہے ہیں پانچے تنگ ہو رہے ہیں کرتے تنگ ہو رہے ہیں یہ فاطمہ کا لباس نہیں ہے یہ مغرب کی آوارہ عورت کا لباس ہے یہ خدیجہ کا لباس نہیں ہے یہ مغرب کی آوارہ عورت کا لباس ہے اور آج کا مغرب آج کے سو سال پیسے ایسا نہیں تھا میں نے کتاب دیکھی دا ریل انگلستان میں ریل کیسے شروع ہوئی تو اور کی وہاں فوٹو ہے بلاسپور ریلوے اسٹیشن کی فوٹو ہے اس میں جو ہوئی میں نے وہ فوٹو دیکھا اس میں جو عورتیں کھڑی ہیں کسی ایک عورت کا بال بھی ننگا نہیں ہے سر پہ پورا ہیٹ ہے اور بازو پورے یہاں تک کلائی تک پورے بازو اور تخمو تک پورا ان کا فراک ہے وہ اس زمانے کی یورپ کی عورت کی بنگی نہیں تھی یہ ایک تحریر کلی تھی اور اس کو شیطان نے برابر کیا اوپر سے ایجادات نے اس کو آسان کیا سترہ سو بانوے میں ایک عورت گزری ہے لندن میں اس کا نام تھا میری والون کراف میری والون کراف اس نے سترہ سو بانوے میں ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام تھا آزادی عورتوں کو آزادی دو عورتوں کو آزادی دو کاروبار عورتیں کریں سگارت عورتیں کریں دفتر میں عورتیں کام کریں مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں کام کریں <coughs> اس آزادی کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج مغرب کی عورت ماں کا روپ ختم کر چکی ہے بہن کا روپ مٹا چکی ہے خالہ کا روپ بلایا جا چکا ہے ساخ کا روپ ختم ہو چکا ہے دادی نانی کا کوئی تصور باقی نہیں رہا بہن کا کوئی تصور باقی نہیں رہا وہاں کی عورت کا ایک روپ ہے معشو بس معو है ہے نہیں ہے وہاں کی عورت دیدی کی شکل میں قبول نہیں ماں کی بہن کی خالہ کی پوپھی کی تائی کی چاچی کی نانی کی دادی کی ساری شکلیں لٹ چکی ہے وہاں کی عورت سرف ماشو کا ہے جب تک لذت پوری ہوگی وہ ساتھ ہے اور جب لذت ختم ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے جاؤ جا کے دیکھو وہاں کی عورت کتنی دکھی ہے ابھی ابھی سروے کیا گئے انگلینڈ کا جہاں سے یہ تعریف اٹھی تھی کہ پچانوے فیصد عورتوں نے کہا ہے ہم واپس گھروں کو لوٹنا چاہتی ہیں لیکن نہ ہمیں خامد ملتے ہیں نہ ہمیں باپ ملتے اب پچانوے فیصد عورتوں نے کہا ہم گھر چاہتی ہیں ہم بنا چاہتے ہیں, ہم ہیں ہمیں بنا نہیں اور وہاں کے مرد کا بھی یہی حال ہے نہ وہ باپ کی شکل میں قبول ہے نہ بھائی کی شکل میں قبول ہے نہ مامو چاچا تعلی کی شکل میں قبول ہے وہ بھی آشیف کی شکل میں قبول ہے جب تک اس جی لگا ہوا ہے وہ آشق ہے خامد نہیں ہے وہ عاشق ہے اور جب اس سے جی بھر جائے گا اس کو دھکا دے کے نکال دیا جائے گا اور اس کا کوئی رشتہ ناتا باقی نہ رہے گا یہ یورپ جاتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں تن کو بلی ڈوبیں گے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کی نسل واپس آئے نہیں واپس آ سکی ان کا نقصان دے رہا ہے اب ان کو برباد کرو تو میں اس ڈرا رہا ہوں اس موقع سے کہ تہذیب ادھر کو جا رہی ہے کُرتے تنگ ہو رہے ہیں شلواریں تنگ ہو رہی ہیں اور پردہ غصہ چلا جا رہا ہے نوجوانوں میں آواز بھی آ رہی ہے اور یہ نسل ادھر کو جا رہی ہے یہ ہلاکت کے راستے ہیں جب کوئی نسل بے حیا ہو جاتی ہے ان پر زندہ رہنے کا حق ختم کر دیا جاتا ہے اور ان قریب ان کو زیر زمین پہنچانے کے نظام چلا دیے جاتے ہیں یہ معاشرہ بے حیا ہو چکا ہے پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے پتہ نہیں کب یہ برباد ہو جائے خبر اس سے کہ اللہ کے آزاد کے کوڑے برسنے لگے میرے بھائی اور بہنوں لوٹ و کے رسول کی قرآن کی طرف اس معاشرے کو ٹوٹنا ہے کتنا جنا ہوگا اب حد ہو چکی ہے کتنا ناچ ہوگا حد ہو چکی ہے آپ جانتے ہیں ایک عورت جب سرے بازار ناچتی ہے تو اس کے گھنگروں کی چھن چھن زمین میں سوراخ کر دیتی ہے پہاڑوں میں چھد کر دیتی ہے اگر اللہ نے دنیا کو سزا سزا کی جگہ بنایا ہوتا تو سرے بازار ناچنے والی عورت وہ زمین میں دھن جاتی بیچنے والے جاتے اور زمین پہ آگ برف تھی یہ اللہ ہے جو روک لیتا چلے نہیں, نہیں مجھے توبہ کا انتظار ہے شاید کبھی توبہ کریں گے شاید کبھی توبہ کریں گے تو اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مغرب کے پیچھے نہ چلو مغرب مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے سورج کہاں ڈوبتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے کہاں سے نکلتا ہے مشرق سے نکلتا ہے مشرق روشنیوں کی جگہ ہے مغرب اندھیروں کی جگہ ہے مغرب سے اندھیرے پھوٹتے ہیں مشرق سے اجالے پھوٹتے ہیں مغرب میں شام ہو جاتی ہے مشرق میں صبح ہو ہوتی ہے مغرب میں روت اپنا فن پھیلاتی ہے اور مشرق میں سورج اپنے اپنی روشنیوں کو لے کر آتا ہے ہمارا نبی مشرق کے درمیان میں آیا ہمارا بیت اللہ مغرب میں نہیں ہے مغرب کی طرف ہے ہمارا بیت اللہ مشرق کے درمیان میں ہے مشرق غصف مڈل ایسٹ وسط مشرق میں ہمارا بیت اللہ ہمارا نبی وسط مشرق میں آیا ہے تو میرے بھائی اور بہنوں اس تہذیب سے لوٹ آؤ جہاں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے ہلاکت کے سوا کچھ نہیں انہوں نے ہماری نسل بدل دی ان ٹیلی کو گھروں سے نکال دو یہ آگ ہیں انگارے ہیں آگ ہیں ان گھروں میں یہ شیطان کو دے گا وہاں کبھی حیا کا راج نہیں ہوگا وہاں سے حیا رخصت ہو جائے گا بے حیائی تیرے رکھ دے گی ہمارا بوڑھا مزن تھا ہم چھوٹے چھوٹے تھے وہ ہمیں کہتا پتھر ہک دے آؤ نے گھر گھر کنجری نہ چنی گھر گھر کنجری نہ چی وہ نہیں تھا آج وہ بابا زندہ ہوتا وہ کہتا دیکھے نہیں کہ نہیں گھر گھر کنجری نچلی گئی کہ نہیں پی لوٹ ہو میرے بھائی اور بہنوں نے ماماد زندگی سے وہ ہمیں دوای کی طرف کھینچ رہے ہیں ہماری نسل کے درپے ہیں ہماری تہذیب کے درپے ہیں کم بچے خوشحال گھرانہ کے نعرے لگا رہے ہیں وہ ہماری نسل میں ڈانا چاہتے ہیں وہ ہمارے خیر خواہی ہے کہ اربوں روپے ہمیں دے دیں سے جاؤ ہم تمہاری عورتوں کا بھلا چاہتے ہیں بچے کم کرو بچے کم کرنا بھی کوئی انسانیت ہے اللہ کا نا بھی چاہ رہا ہے ان کو اس عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہو کہیں مقاص کرو مل قیاما میں شامت کا دن تم سے فخر کروں گا کہ میری امت بہت زیادہ ہے میری امت بہت زیادہ ہے وہ اتنے خوفناک مصیبت کا شکار ہو چکے کہ یورپ میں یورپ میں پیدا ہونے والے لوگ تھوڑے ہیں مرنے والے زیادہ ہیں مرتے زیادہ ہیں پیدا کم ہوتے ہیں آئندہ بیس سال میں وہاں ساٹھ فیصد بوڑھے ہو گئے اور ان کا سارا نظام ختم ہو جائے گا اور وہ باہر کے لوگوں کے بغیر زندگی گزار نہیں سکیں گے انہیں ہماری ضرورت پڑے گی انہیں شیا کی ضرورت پڑے گی اب وہ ان کی اپنی نسل تو آنے نہیں رہی انہوں نے اعلان کیا جو لڑکی بچہ پیدا کرے گی اسے چھ سو امریکی ڈالر انعام دیا جائے گا تو جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا زیادہ وظیفہ دیا جائے گا لیکن وہ اتنے عیاش ہو چکے ہیں کہ وہ چاہتے نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں ایش چاہیے وہ تیس پینتیس سال سے پہلے شادی کا تصور نہیں کرتے جب چھبیس پینتیس سال کی عمر میں ان کو بچے کی خواہشوں کی عمر ڈھل چکی ہوتی ہے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اچھی طور سے کمزور پیدا ہوتے ہیں صحت کے لحاظ سے کمزور پیدا ہوتے ہیں تو ان کی نسل خوفناک بحان کا شکار ہو چکی یہ اب کہتے ہیں ہم تو مر رہے ہیں ان کو بھی مارو کم بچے خوشحال کرانا چھوٹا خاندان زندگی آسان کہہ رہے ہیں آبادی بڑھ رہی آبادی کم کرو میں کیا کرتا ہوں ایک سکول ماسٹر کو پتا ہے میرے اسکول میں میری کلاس میں پچاس بچوں کی گنجائش ہے وہ ہیڈ ماسٹر سے کہتا ہے سر اس سے زیادہ نہ میری کلاس میں بھیجیں پچاس کُرسیاں ہیں اکاون کرسی لگ نہیں سکتی ایک ہیڈ ماسٹر کو پتا ہے میرے اسکول میں چھ سو بچے کی گنجائش ہے وہ پھر بورڈ پہ لگا دیتا ہے ہمارا داخلہ بند ہے اب ہم نے ایک بچے کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہم مدرسے پتا ہے، میرے مدرسے میں تین سو بچوں کی گنجائش ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہمارا داخلہ بند ہے ہم انسان ہو کر گنجائش کو بھی جانتے ہیں اور, اور تمہیں کو بھی جانتے ہیں اللہ رب ہو کر نہیں جانتا مجھے پاکستان میں کتنے پیدا کرنے اللہ رب ہو کر نہیں جانتا کہ پاکستان میں کتنے پیدا کرنے اس اتنا گھٹ گیا ہے اور اس کے خزانے گھٹ گئے کہ اس کے رس سے خزانے کم ہو گئے اگر دو ہیں اور ایک اگر مر گیا تو پھر کیا ہوگا ہائے ہائے میرا ایک دوست تھا گورنمنٹ کالج کا گرین گو گرین گوکار کرتے سے. ایسا زبردست آدمی تھا مریض سے پیدل دوڑتا تھا اسلام آباد تک دوڑتا چلاتا تھا مریض اسلام آباد پہاڑی پینتالیس کلومیٹر میٹر کا زفر دور کا ہوا تھا ایسا, ایسا زبردست درجے کا بیٹا اس کی ماں بھی بہت بڑے خاندان کی باپ بھی بڑے خاندان کا تو وہ پڑ گیا شرام میں آوارگی میں گوروں سے دوستیاں ہو گئیں اسلام آباد میں رہتا تھا تو ان سے دوستیاں ہو گئی بڑے عجیب کام شروع کر دیے ہماری جماعت اسلام آباد کے ایک آدموں سے کہنے لگا آپ کا ایک دوست ہے جہاں اس میں بڑا گند پھیلا ہوا ہے آپ کو اس کو ملانا میں نے کہا ملا دینا مجھے یاد نہیں تھا اس نے نام بتایا مسکا لیکن میرے گیند میں شکل نہیں آئی اور پچیس سال تو اس سما پہ بارش آ گئی تو وہ ساری ملاقات ختم ہو گئی وہ ملاقات نہ ہو سکی اس سما میں جمع کی نماز پڑھنے کے لیے میں خوش کی جگہ تلاش کرتے کرتے کرتے کرتے ایک جگہ کی میں نے اپنے طرف سلام تو وہ میرے پاس ہوا تھا لیکن مجھے میں نے پہچانا نہیں لیکن ایک دم میرے کو ہوا یہی ہے ایک مصطفیٰ ہے میں نے پہچانا اور میں ویسے شرم کی وجہ سے پوچھا رہا ہوں کیوں کہ اس میں بالکل بنا ہوا تھا سونے کے بندے اس نے کانونے پہنے ہوئے تھے اور عجیب ساری بات پہنا ہوا تھا تو مجھے ڈر لگا اس سے بات کرتے ہوئے تو جب نماز ختم ہو گئی تو میں نے ایک, ایک ساتھی سے کہا، میں کہا، اے نوجوان ہے اس سے جا کر تمہارا نام مستفا ہے اگر وہ کہے مستعفی ہے تو پھر جمیل بولا تو وہ اسے پاس گیا کہنے لگا تمہارا نام مستفا ہے ہاں، تا تو نے تارک جمیل بولا تو ہاں، تو وہ کھڑا تو بھاگ کے میرے پاس آیا ہم نے کٹے تو نماز پڑی مجھ سے کہنے لگا میں نے سنا ہے تبدیل کا میں نے کہنے کچھ بھی نہیں ہوں یعنی میں نے بارے میں بہت کچھ سنا بھائی تو یہ ہماری صحیح ملاقات ہے ملتے رہے ملتے رہے ملتے رہے خاص اس نے چیلا لگایا کیلا لگانے کے بعد ہر گناہ چھوڑ دیا سارے گناہ چھوڑ دیا آبارگی بچاری شراب بھی ایک دفعہ چھوڑ دیا پھر چھوڑ دیا پھر وہ گوروں سے دوستی ہوئی پھر شراب شروع کر دی لیکن جنا کے قریب نہیں گیا کے غریب نے باقی کسی کام کے غریب میں ایک دن میں ملا میں نے کہا احمد مصطفیٰ کہنے دو ہزار میں تین لگاؤں گا بس پھر پکی تو آج بھی کروں گا ہما کو بھی کراؤں گا پکی سب کروں یہ چھیانوے کی بات ستمبر چھیانوے میں نے کہا تیرے پاس کیا گارنٹی ہے دو ہزار تک نہیں مرتا ہوں نہیں مرتا ہوں دو ہزار تک نہیں مرتا ہے ستمبر کی بات اور اکتوبر میں مجھے اطلاع ملی کہ احمد کا ہو. پانچ وقت کا نمازی ہو نماز نہیں چھوڑ پاتا کسی حال میں है, है. تو مجھے گیا اس کے جنازے میں جنازے میں شریف ہو کر گھر گئے تاجیت کے لیے اس کی والدہ کو پتا چلا کہ میں باہر بیٹھا مجھے اندر بلوایا اندر جا تو مجھے اندر کمرے میں لے گئے میرے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح بیٹا بس احمد تجھے ہی یاد کرتا تھا کہ بس میرا ایک ہی سچا دوست ہے جس نے مجھے راستہ دکھایا ہے بس اسے وہی کام حق ہے اور وہی اور نماز تھانے میں نے اس بریگیڈیئر کو بہت سمجھایا کہ دو بچے ٹھیک نہیں ہیں اللہ سے اولاد مانگنی چاہیے یہ بریگیڈیئر اپنے خاند پر. وہ کہتا نہیں یہ بس بچے دو ہی اچھے بچے دو ہی اچھے آج ہماری بجھا کے چلا جا. اب ان کا بہت بڑا گھر اور پھر ان پر ایسا صدمہ دونوں میاں دی احمد کی والد اور والدہ ایک ہی آپ میں سوئے سوئے سو گئے دونوں کٹھے مر گئے بڑھاپے نے جوان اولاد روڈ کے چلے مر گئے آج وہ چار کنال کا گھر پڑا ٹینٹ میں اور کوئی اس کا بارش کو نہیں رہا جو بیٹھی تھی وہ ایسی جلد برداشتہ ہوئی وہ پاکستان چھوڑ کے آسٹریلیا چلی گئے ایک نا فرمان نکل آئے سر چلو الگ نافرمان نکل آئے سر تو یہ بڑی گہری سالیں ہیں ہماری نسل کو بھی برباد کر رہے ہیں ہمارے ایمان کو بھی برباد کر ہماری نسل مٹانا چاہیے تو شکر ہے ہمارے لوگ ان پڑھ ہیں اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو, تو کب کا یہ جادو چل چکا ہوتا ہم, ہم میں جائیں نا کئی دفعہ سو سو گاڑیاں گزرتی کوئی بچہ نظر نہیں آتا خالی ایک جارہ دو جا رہا ایک جارہ دو جا رہا کوئی سو گاڑی کے بعد نظر آئے گا ایک بچہ بیٹھا ہوا اور خولی گاڑی جا رہی اللہ کا فخر ہے ہماری تو اپنی دی ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کا شکر کرو میرے بھائی اور بہنوں حضرت محمد صلی اللہ و تبارک وسلم کی زندگی یہ ہے دنیا اور آخرت کے انسانوں کے لیے کامیابی کا نیار ہم اس کو سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ندی کو آخری نبی بنایا آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا پوری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام لوگو اللہ کو اپنا بنا لو لوگو اللہ کو اپنا بنا لو سر یہ جہان بھی مزے لوٹو وہ جہان بھی مزے لوٹو اللہ سے تعلق بنتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ہے اس سے غلام بن جاؤ اللہ زمین آسمان مسکر اور تعدے کر دے گا خولا دن کے طالبہ ساری عورت ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کل کو پتھر کے پجاری لکڑی کے بت پوچھتے تھے مٹی کے بت پوچھتے تھے ایسے نادان لوگ تھے بنو ہنیفا کے ایک سال کھجوروں کے باغ میں بہت پھل لگا تو انہوں نے بہت بڑا بتوروں کا بنا دیا کھجوروں کا بنا دیا ایک سال اس کو سجدے کرتے رہے اس کی پوجا کرتے رہے اگلے سال بہت تھوڑا پھل آیا تو وہ خرچہ بھی پورا نہ ہوا تم اب کیا کریں ان کا چلو خدا کو توڑ کے کھاتے اسی کو توڑ تاڑ کے پھر آپس میں खा लिया کھا لیا ایک اس میں شفلہ سال باغ ایک دانا ہے ساری ایسے سے ان کو خاندانی اور اپنے مالک نے ان کو طلاق دے دی وہ طلاق کی تلاق تو یوں کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے تو اس پر ایسی طلاق پڑتی ہے جس میں رجوع ہو نہیں سکتا تین طلاق میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اور سے شادی کر کے پھر دوبارہ طلاق لے کے شادی کرنا چاہے تو ہو جاتی لیکن یہ زہار ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر دوبارہ کبھی ساری زندگی نکاح ہو ہی نہیں سکتا یہ جاہلیت کا رواج تھا انہوں نے کہہ دیا تو میرے لیے میری ماں کی پوشت کی طرح ہے تو حضرت خولا جو تھی نا وہی ہوئی آئی حضور کے پاس یا رسول اللہ میرے خانے مجھے دے دی ہے حضرت ایسا آپ کو کہیں کریں تو اب اس میں اللہ کا کیا حکم تو آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہوگی وہ کہنے یا رسول اللہ آپ نظر فرمائے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم میں ان کو لے کے کہاں جاؤں میری جوانی بھی گزر گئی میں دوسری شادی نہیں کر سکتا تو آپ برائے مہربانی محبت ہے اس کو مشکل محبت ہے باپ مر گئے جب میری عمر ڈھل گئی تو میں کس کے سہارے بیٹھوں جب دو تین دفعوں نے دوہرایا تو آپ نے خاموشی اختیار کر جب اس نے دیکھا حضور نے جواب دے رہا تھا میں آپ کے رب کو سنا تھی وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے ہاتھ آسمان کی طرف احلو میرے چھوٹے بچے تو ہم اڑی ہے میں پالوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں ہے فضا ہو خاض کے حوالے کروں تو وہ ان کی تربیت کہاں سے کرے گا ضائع ہو جائیں گے اے مولا اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار شرط لگائی اللہ پر یہ نہیں رہا اس میں جو تیرا فیصلہ ہے وہ مجھے بتا اللہ شرط لگائی یا اللہ فیصلہ میرے حق میں اتارنا ہے میرے خلاف نہیں اتارنا اور رونا شروع کیا حضرت تاشا فرماتی ہے اس کو روتے دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا. وہ اس کا رونا جاری تھا کہ ایک دم حضور سے وہی آ گئے میں نے اس کو پکڑا چھپ چھپ, چھپ دیکھو دیکھو وہی آ چکی ہے تب اس نے حضور کو دیکھا وہی آ رہی تو وہ اور زیادہ رونے لگی اس لیے کہ پتہ نہیں اب میرے حق میں آ رہا ہے کہ میرے خلاف آ رہا ہے اس تو اور زیادہ رونے لگی پتہ نہیں اب ہوگا اور زیادہ روئی صاحب نے آنکھیں آولی بھائی ختم ہوئی تا. اولا تجھے بشارت ہو تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا اور یہ فیصلہ جبرین حدیث میں لے کر نہیں آیا قرآن آ گیا جو قیامت مت تک پکڑ جائے گا اور خولا کا ڈن کا بچتا رہے گا رام کی عورتوں کو پتہ چلتا رہے گا ایسی بھی عورتیں قد سمع اللہ قول يسمع ان اللہ الله لا سمی کرم اللہ اب سمیا بڑی خوبصورت है تھے بڑا نقشہ ہے کیا نا? نام کو لائے کو نہیں لائے کو نہیں لائے اپنا ساتھی نام لائے اللہ نے سن لیا. اس عورت کا جھگڑا جو آپ سے کر رہی تھی اپنے خاندان کے بارے میں پھر کیا ہوا پھر آپ نے سننے سے انکار کر دیا پھر اس نے مجھے پکارا تشکیل سر میں تو خود آپ دونوں کا جھگڑا سن رہا تھا آپ انکار کر رہے تھے وہ اقرار کروا رہی تھی میں خود موجود تھا قبضہ اللہ میں بھی سن رہا تھا میں بھی دیکھ رہا تھا وہاں کر رہی تھی اپنا کر رہے تھے میں نے خولا کے حق میں فیصلہ کر دیا یہ صلاح کوئی صلاح نہیں اس تلاق کا ہے اللہ بھی ملنے من اہم یہاں کرتے ہیں هن اس سے ان کی بیدیا ان کی مائیں نہیں بنتی یہ غلط بول بولا گیا ہے لہذا اے غلام آزاد کرو بی آزاد سات مسکینوں کو کھانا کھلاؤ دیبی آزاد یا ساتھ روزے رکھو بیوی تمہارے لیے حلال یہ جرمانہ لگا دیا یا غلام آزاد کرو غلام آزاد کرو یا ساتھ روزے رکھو یا ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ بیوی تمہارے لیے حلال یہ بھی ایک عورت تھی جس نے آسمانوں سے قرآن کو کروا لیا جو عورت گانا سنے اور اس کے پیٹ میں حمل پروان کر رہا ہو موسیقی کا زہر اس معصوم بچے کی روح میں بھی جا رہا ہو گھر میں موسیقی چل رہی اور اور کھانے پکا رہی ہوں معصوم بچیاں گھر میں آنگن میں کھیل رہی ہوں یہ وہ ظالمائے جو بچوں یہ کل کو فرم بربار کیسے ہوں گی یہ اولادیں ہاں پہ حملہ ہوا تو بادشاہ نے لشکر بھیجا مقابلے کے لیے بیٹے کو جھنڈا دے کر ایک ہفتے کے بعد خبر آئی شکست ہو گئی اور رومن غالب آ گئے اور آپ کا بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ रहा تو میں نے کہا اور یوں نہیں کہہ رہا ہوں کسی عالم کی بادشاہ کی بیوی کا بیوی بادشاہ کی بیوی نے کہا یہ خبر غلط ہے تو بادشاہ کو غصہ آ گیا کیسے غلط بیٹھ کے بعد خبر آئی جو خبر غلط اللہ نے پتا بھی شکست نہیں ہوئی اپنی دلی سے پوچھا تو جب یہ میرے پیٹ میں آیا تو میں نے اور جب میں نے اس کو دودھ پلایا دو سال میں پہلے وزر کرتی پھر دو رکعت نقل پڑتی پھر دودھ پلا جس بچے کو ایسا پاپ دودھ ملا ہو وہ میدان چھوڑ کے بھاگ سکتا اگر آپ یہ کہتے کی شکست ہوگی میرا بیٹا شہید ہو گیا تو پھر میں کہتی سچی خبر ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے تھا پاک دودھ پی کے موت کے درد گئی میں نے کہتا کہ یہ خبر غلط ہے یہ بادشاہ کی بے مال کی تربیت خوش بنو میرے بھائیوں بہنوں اور سب سے پہلے مسلمان بنو سب سے پہلے مسلمان بنو نہیں تو بات ہو جائیں گے برباد ہو جائے سگڑی اس سیکھنے کی محنت ہے اس کو لے کے ساری دنوں کی محنت ہے اللہ تعالیٰ نے سمت کو آخری مرت بنایا ہے ہمارے نبی کو آخری ندی بنایا ہے تو کوئی اور آئے گا نہیں انسانوں کو سمجھانے بتانے کے لیے ہمارے ذمے اس کو لے کے چلنا اور پھرنا اس کے لیے پچھلی سے توبہ کرو اگلی سب سے اس کی غلامی کے ارادے کرو اور اپنی زندگی کو اس کے طریقوں میں ڈالنے کے لیے نکل تک سیکھو اب بولو کتنے وقت ہماری جماعت میں جانا ہے اور جاتے ہیں. جیسے ہم آئے تھے نکل یہاں سے سروز مستورات کے کچھ نقد جماعت تین دن کی مردوں کی, اور کن کی نکل جائے سب بولو اور تین سے کام تو کہیں بھی نہیں نکلے اچھا مردان میں سوری جدو یہ پنجاب ہے یہاں کی مٹی بڑی سخت ہاں جی بولو بھائی کون ہت کرتا ہے جی جی بھائی جی چار ہو گئے جماعت مرد آٹھ اور پانچ ہو گئے ابھی ان کو روانہ کرنا ہے دو بھائی اور تازی شان اللہ کی راہوں کا اس کی نسلی عبادات اتنی نہیں جتنی لوگوں نے کی ان کی عمریں زیادہ ہماری عمر ان کی طاقت زیادہ ہماری طاقت تھوڑی تو اگر ہم عبادات پر عبادت عبادت عبادت عبادت سے جو ہے ان کا نام لکھو کتنے میں چھوٹ ہو گئے ایک اور بھائی ہو جائے جماعت سے سب دعا کرائیں گرمی ہے اورتیں, زیادہ ہیں ہم تو بیسے ہیں لیکن اورتیں کافی آئی ہیں بیچاری گرمی میں بیٹھے ہیں تو آپ جلدی سے نام پیش کریں جماعت بن کے روانہ ہو جائے جی کونت کرے گا جی مطلب وہ کہاں ہے تو ہم خوش تیار کر دیا بھائی بچے کی کیا امرا ہے نقد اوقات والے ادھر آ جائیں نقد جنہوں نے تین دن دیے دی نا مردوں میں, عورتوں میں یہاں آ جائیں اور سب کی خدمت میں دیکھو بھائی دین سیکھنے سے آتا ہے تربیت سے انسان بنتا ہے ہماری, ہماری تربیت اس انداز پہ نہیں ہوئی ہم اللہ کے ہر حکم پہ سر جھکا دیں ہر نافرمانی سے پیچھے ہٹ جائیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کرا یہ تبلیغ کا کام ہمارے ملک میں جاری کیا ساری دنیا سے سیکھنے آتے ہیں. ہمیں گھر میں یہ دولت ملی ہوئی ہے ہماری اپنی زبان میں یہ کام ہو رہا ہے لوگ آتے ہیں وقت لگانے وہ زبان نہیں جانتے علاقہ میں آ ملک میں غذا نئی بڑی تکلیفیں اٹھا کے اللہ کا احسان ہے ہمارے ملک میں اللہ نے اس دولت کو عام کر دیا دریا کی طرح بہا دیا میرے بھائی اس کی قدر کرو ایک تو آپ سارے بھائی کم از کم جن کے تین کلی کا ارادہ تو تو کر تو تین کلی کا ارادہ تو فرمانے ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور ایک تو اپنے مہینے میں تین دن لگائیں دوسرا دو, اور دو یا تین مہینے کے بعد اپنی مستورات سے بھی تین دن لگائیں اگر آپ مل کر اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو آپ سب کا یکساں جذبہ بنے گا اور آگے اللہ کرے گا اللہ چاہے گا اللہ ان شاء اولاد کو بھی اس کی توفیق نفیف فرمائے گا تو دونوں کا آخرت کا ذہن ہوتا ہے تو آگے اولاد میں بھی وہ ذہن منتقل ہوتا ہے اس وقت میں جو ہم عبادتیں کرتے ہیں ان میں اتنی جان نہیں کہ ہمارا رخ وہ آخرت کی طرف پھیر دیں زیادہ دین دار نمازی گھروں میں بھی مہندیاں رچائی جاتی ہیں دھول کے بجائی جاتی ہیں فیشن کیے جاتے ہیں اور ساری بے قردگی ہوتی ہے جو ایک دین سے دور گھرانوں میں نقشہ چلتا ہے جب ایسے موقع آتے ہیں کوئی تقریبات کوئی شادیاں تو پھر نمازی کے نمازی برابر ہو جاتے ہیں حاجی بے حاجی برابر ہو جاتے ہیں پردادار بے فرد سب گھر برابر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کی معاشرت کو نہیں سیکھا ہم تو یہ زور لگا رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں حضور والی معاشرت آئے گھروں میں بازاروں میں باہر ہر جگہ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی موجود میں آئے جیسے اللہ کا حبیب سب سے اونچا سب سے بلند سب سے افضل ہے اس کی زندگی سب سے اونچی سب سے بلند سب سے افضل ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا جیسے ہمارے حبیب کو بنایا تو کوئی طریقہ ایسا نہیں بنایا جیسے ہمارے نبی کا طریقہ بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے جگا سب سے اونچا سب سے اعلیٰ مقام بخش ہے آپ کے طریقے بھی ویسے ہی عالی شان ہے ویسے ہی اونچے ہیں ویسے ہی عظیم شان ہیں ہماری معاشرت اللہ کے نبی کے طریقوں پر نہیں وہ ہمارے پنجابی طریقوں پر ہیں پٹھانوں میں ان کے پٹھانی طریقوں پر ہے ہندیوں میں سندھی طریقوں پر بلوچوں میں بلوچی طریقہ ہے ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہم اپنے رواج میں में ہیں بھائی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اللہ اس کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقوں کے پابند بن جائیں یہ گھر بیٹھے چیز نہیں نصیب ہوتی اس کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے اور اس ماحول اور معاشرے کو چھوڑنا پڑتا ہے جس میں یہ الگ ذہن بنا ہے اس لیے آپ خود بھی نکلتے رہے اپنی عورتوں امی ابھی نہیں نکلیں اپنی چھوٹی بچیوں کو جو ذرا سمجھدار ہوگی ان کو لے کر نکلیں تاکہ وہ آج کی فضا سے بچ سکیں کیونکہ آج مدرسے میں پڑھنا کافی نہیں ہم تو بچیوں کو بھی پڑھاتے ہیں بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں دین پڑھاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ صرف پڑھانے سے مزاج آخرت والا نہیں بنتا صرف پڑھانا کتاب کا پڑھا دینا اس سے مزاج آخرت نہیں بنتا تبلیغ میں نکلتے ہیں جو اہتمام سے ہم نے دیکھا ان میں بڑی تبدیلی آتی ہے اور ان کے اندر واقعی آخرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آخرت کا فکر پیدا ان کے اندر دعوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اوروں کو تیار کرنا اس کے جذبات اللہ ان کے اندر پیدا کرتا ہے تو آپ سارے سے میں گزارش ہے کہ اپنی عورتوں کا وقت لگوایا کریں ان کے اندر بھی انشاءاللہ شاء یہ دعوت کا جذبہ بیدا ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ گھروں میں تعلیم کیا کریں تعلیم کا مطلب کیا ہے کہ گھروں میں فضائل اعمال پہلا کیا دیتا ہے کو دیں امال پہلا کیا دیتا ہے ایک تو یہ بچوں کو بتایا جائے دوسرا میں یہ کہتا ہوں حضور کی سیرت بھی بتائی جائے ہمارے نبی کے واقعات بتائے جائیں صحابہ کی زندگی بتائی جائے میں اسلام آباد میں میںشت کر رہا تھا تو ایک لڑکا ملا بیس بائیس سال میں نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے کہنے کا عمر میں نے کہا تم حضرت عمر کو جانتے ہو تو کہنے لگا میں نے نام تو سنا ہوا ہے تو یہ بیس بائیس لاکھ کے لڑکے کا حال یہ سب کہنے کا میں نے نام تو سنا تو آج کل کے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں اتنا تو پوچھتے ہیں سکول کا کام کیا ٹیوشن پڑھ لی سکول میں گئے تھے پڑھائی کر لی یہ تو پوچھتے ہیں اتنا پوچھ لیتے ہیں دین دار ہے نماز پڑھ لی قرآن پڑھ لیا لیکن ان بچوں کا ذہن بنانا کہ تم آخرت کے راہی ہو دنیا میں مسافر ہو اللہ کو راضی کرنا تمہاری زندگی کا مقصد ہے اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنانا یہ تمہاری عزت ہے یہ بات اپنے اولاد کو ماں باپ نہیں سمجھاتے اس لیے اس لیے وہ ذہنی طور پر غلام رہتے ہیں دنیا تو بھائیو اپنے گھروں میں تعلیم کرو یعنی اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کو کچھ ان کتابوں سے پڑھ کے سناؤ جو فضائل اعمال ہیں اور فضائل سطحات یا اور کوئی فضائی کی کتابیں ہیں فضائل ہونے چاہیے بے شمار مضامین ہیں اپنے نبی کی صرف سناؤ اپنے نبی کی زندگی سناؤ صحابہ کی زندگی سناؤ ان کے اندر انشاءاللہ ایمان کے جذبے پیدا ہوں یہ ان کی تربیت کا حق ہے ہمارے اوپر اولاد کی تربیت نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے جس کا خمیازہ ہمیں دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے آفرت میں جب اولاد نافرمان ہوتی ہیں تو ماں باپ کو جب آگے جا کر پکڑے جائیں گے تو وہ بھی اپنی تکلیف ہوتی ہے جیسے اپنے بچوں پر ایسی محنت کرو کہ وہ آپ کے فرما بازار رشتے ناپوں کا مقام پہ صرف کمپیوٹر چلانا نہ سیکھے بلکہ اپنے آپ کو اللہ رسول کی مرضی میں ڈھالنا بھی سیکھے اپنے گھروں میں سادگی لاؤ وہ یہاں سادگی ہی ہے لیکن پھر بھی جب جہاں ٹیلی ویژن آیا وہاں فیشن بھی آیا ہے عورت کا لباس کھلا ہے عورت کا لباس تنگ نہیں ہے عورت کے لیے لباس ایسا ہوتا ہے جس میں وہ چھپ جائے جس میں وہ نظر نہ آئے صرف نہیں پہننا نہیں گھر بھی اس کا لباس ایسا ہو تو اس کے جسم کا ساخت اس میں نظر نہ آئے اس کا کُرتا آخر تک ہونا چاہیے آستینیں بالکل اس, اس کے ہاتھ کے ساتھ ملی ہوئی ہونی چاہیے تو کیا نماز میں اگر اس کی آستین ننگی ہو گئی تھوڑی سی کی ننگی ہو گئی تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی ایک چوتھائی اگر ننگی ہو گئی نماز ٹوٹ جائے گی سر کے بال ننگے ہو گئے نماز ٹوٹ جائے گی عورت کو پردے کا نام عورت کہتے ہیں چھپی ہی چیز کو اللہ نے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا قرآن میں صرف حضرت مریم کا نام آیا ہے اور کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں آیا مریم کا نام اس لیے آیا کہ لوگوں نے مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنایا تو پھر اللہ نے وضاحت کی لکھائی ابن مریم یہ میرا بیٹا نہیں ہے مریم کا بیٹا ہے باقی کسی عورت کا نام قرآن میں نہیں ہے ان کے خامدوں کے نام سے ان کا ذکر آتا ہے فرون کی بیوی اور فلاں کی بیوی فلاں کی بیوی چاہے کوئی اچھی عورت ہے فرون کی بیوی آسیہ چاہے بری عورت ہے گورنر کی بیوی زلیخا نہ اللہ, اللہ نے زلیخا کا نام بتایا نہ آسیہ کا نام بتایا صرف اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عورت کے نام کو بتانا بھی پسند نہیں فرماتے تو عورت سے یہ کیسے پسند کریں گے کہ منہ کھول کے بازار میں چلی جائے یا گھر میں ایسا وہ لباس پہنے کہ جو کہ ننگی ہو ایسا باریک لباس پہننا عورتیں اپنے گلے کھلے کھلے بنواتی ہیں جو بڑے بے حیائی کا نمونہ ہوتے ہیں ہم تو مرد ہیں اور ہمارے گلے اوپر تک بند ہوتے ہیں اور آخر تک ہم اپنے بٹن لگاتے ہیں اور یہ عورتیں کہتی ہیں ہمیں گرمی لگتی سے ہم اپنے گلے کھلے بازو کے جو آستین جو ہے وہ کا آدھا کر دیتی ہیں اور اوپر تک آستین وہ چڑھ جاتا ہے ساری کلائی یا کونی تک سارے بازو ننگے ہوتے ہیں اس لباس میں تو گھر میں بیٹھنا بھی ٹھیک نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے چھپنا ہی بنایا ہے یہ اس کا امتحان ہے اس میں کامیاب ہوگی تو اللہ جنت میں ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے کپڑے پہنائے گا زیور پہنائے گا اگر تم نے سلمان نے دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی عورت مین یعنی ہمارے نبی نے کہا دنیا کی عورت حضرت عمر نے سلما نے پوچھا وہ کسی ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا ان کی نماز کی وجہ سے ان کے روزے کی وجہ سے اور ان کی اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ قیامت میں ریشمی جوڑے پہنائے گا اور ان کے چہروں کو نورانی بنائے گا اور ان کو سونے چاندی کے زیور پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حد فاصل رکھی ہے مرد عورت میں عام اخلاق نہ ہو عورت کا لباس با پرد ہو گھر میں بھی با پرد ہو آج کی ہوا سے وبا سے اپنے آپ کو بچائیں اپنے بچوں کو بچائیں تنگ کرتے تنگ شلواریں تنگ پہنچے یہ ننگا کرنے کی طرف امت کو لے جانے کی سازش ہے کہ عورت کا لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا جائے یہ اس کی طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی انہیں جنت کی ہوا بھی نہیں لگی کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی جو آج کی تعبیر نظر آ رہی ہے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جسم نظر آتا ہے اتنے بارش ہوتے ہیں کپڑے پہنے ہوتے ہیں جسم نظر آتا ہے اتنے مختصر ہوتے ہیں اس بے حیائی سے اپنے آپ کو بچایا جائے پورا گلا سلوایا جائے لمبے بازو سے لوائے لمبی شلوار کھلے پنچے ہوں سادہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو چاہے روز بگلو کر زیب الجینت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ نے عورت کا حق بنایا ہے لیکن یہ زیب الجینت بازار کے لیے نہیں ہے اور شادی بیاہ کے لیے نہیں ہے یہ زیب الجینت اپنے خامین کے لیے تو یہ آج کا عجیب رواج ہے عورتیں گھر میں گلی سڑی رہتی ہیں شادی کے جانے کے لیے بند سنور جاتی ہیں کے لیے زینت जीना کرنے کا حکم اس کے لیے زینت اختیار کرتی نہیں کہیں شادی آ جائے کہیں کوئی تقریب ہو تو وہاں سارا دن لگ جاتا ہے ان کو تیاری کرنے میں اپنے آپ کو سنوارنے میں آراستہ کرنے میں جس کے لیے लिए تھا اس کے لیے کرتی اور جس کے لیے حکم چھٹ جاؤ ہٹ جاؤ اس کے لیے تیار ہو کے کھڑی ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ گھر میں سادگی لاؤ برتن ضرورت کا ہر ایسا نہ ہو کہ دل میں جگہ پکڑ لے ضرورت کی ہر چیز رکھو پر قیمتی نہ رکھو گھر کھلے بناؤ اللہ نے رسک دیا ہے سادہ بناؤ کپڑے سادہ پہنو پن میں اشراف اللہ جس ملک میں بچے بھوکے سوتے ہوں وہاں میرے بھائیو, وہاں میرے بھائی करना کرنا بہت بڑا ظلم ہے جہاں بچے ننگے سوتے ہوں وہاں ہزاروں کے جوڑے پہننا بڑا ظلم ہے جہاں بچے ننگے پہنچتے ہوں وہاں ہزاروں روپے کے جوتے پہننا بڑا ظلم ہے میں کیا بتاؤں کیا ظلم ہو رہا ہے میں تاجر کو دیکھا اس نے جو گھڑی घड़ी ہوئی تھی اس کی قیمت تینتیس لاکھ روپے تھی گھڑی جو تینتیس روپئے کی بھی گھڑی آیا تھی پینتیس لاکھ کی گھڑی جہاں بچے ماں کی چھاتیوں سے بلک بلک کے لکھ کے سو جائے انہیں کھانے کو نوالا نہ ملے ماں کی چھاتی سے دودھ کا کترہ نہ ملے اس دیش کے تاجر لاکھوں روپے ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا تو یہ اس وقت فیشن کرنے کا وقت اللہ نے دیا ہے اور ان کا خرچ کرو غریبوں کا خرچ کرو بیواہوں کا خرچ اور ان کی بیٹھیوں کی شادیاں کرواؤ کیوں جہیز کٹھے کر کر کر کے خامدوں کو بھی مجبور کرتی ہیں لاؤ لاؤ بج نہیں پتہ لاؤ وہ بیچارہ کبھی جھوٹ بول کے لاتا ہے کبھی رشوت لے کے آتا ہے کبھی کسی کی جیب کاٹ کے آتا ہے تو ایسی طریقوں سے اپنے آپ کو بچاؤ قرآن کی تلاوت کا عادی بناو اپنے آپ کو ذکر کا عادی بناو اور خود اپنے کو تیار کرو کہ ہمیں لے کے چلو اللہ کے راستے میں خود بھی دین کی سوج بوجھ پیدا کرو اپنے مردوں کو اپنے بچوں کو بچیوں کو دین بتاؤ سمجھاؤ امت غافل ہے انہیں پتہ بھی نہیں اللہ ہم سے کہہ چاہتا ہے تو سال میں پھر چیلا ضرور لگائیں آپ مردوں سے کہ اب تو عورتوں کی بھی چلی کی جماعتیں نکلتی ہیں پھر اپنی مسلموں کو آباد کرو تحجد کی عادت ڈالو رات کو جلدی سونے کی عادت بناؤ تو انشاءاللہ شاء تحجد آسانی سے پڑی جائے گی رات کو دیر سے سوؤ گے فجر بھی نہیں پڑی جائے گی جلدی سو جاؤ گے تو تحجد بھی پڑی جائے گی فجر بھی پڑ جائے گی تو تحجد کا تحج ضرور پڑو چاہے بکری کا دودھ دہنے کے وقت کے برابر سونا بکری کا دودھ دونے میں پانچ منٹ لگتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا تو دودھ ہوتا، ایک گلاس دو تین دھاروں میں دودھ نکال ہے تو نے فرمایا تحج ضرور پڑھو پڑوشا چاہے وہ بکری کے دودھ نکالنے کے وقت کی مقدار کیوں نہ ہو پر پڑھو ضرور اٹھ کے دو نفل پڑھ کے جائے پھر سو جاؤ پھر اٹھ کے پجر پڑھ لو تحج پڑھنے والے کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوتا روشن روشنی پھر قرآن کی تلاوت کرو پھر اللہ کا ذکر کرو اللہ نے رزق دیا ہے زکات دو عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے زکات نہیں دیتی چاندی ہوتی زکات نہیں دیتی زکات دو جو زمین ہیں وہ زمین کا اچر ادا کرو اپنی بیٹیوں کو جائیداد حصے دو اپنی ماں باپ مر گئے ہیں نہیں دے کر گئے تو اپنی بہنوں کو زمین میں گھر میں دکان میں جو حصہ بنتا ہے وہ دو یا اس کے پیسے ادا کرو اگر انہوں نے معاف نہ کیا آپ نے دیا نہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ چوری کا مال کھا رہے ہیں ڈاکے کا مال کھا رہے ہیں لوگ پرائے گھروں پہ پر ڈاکا ڈالتے ہیں ہم نے بہنوں پہ ڈاکے ڈال دیے لوگ پرایا مال لوٹتے ہیں ہم نے بہنوں کا مال لوٹ لیا ہم نے بیٹیوں کا مال لوٹ لیا باپ کو حق نہیں ہے کہ جائداد بچوں کو دے دے اور بچیوں کو کچھ نہ دے وہ ظالم باپ ہے جو بچیوں کو محروم کرتا ہے وہ ظالم والدین ہے جو بچیوں کو نہیں دیتے وہ ظالم بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مار لیتے ہیں جو بہنوں کا حق مار کے مر گیا میرے رب کی قسم بڑی سخت پکڑ میں آئے گا میرے بھائیو اللہ کے قانون کا مذاق اڑانا ہے اپنی بہنوں کو حصہ نہ دیں اللہ تعالی نے عورت کو مقام دیا ہے پہلے یہودی تو عورت کو کہتے تھے یہ ڈائن ہے اور عیسائی کہتے تھے عورت شہبت پوری کرنے کا ذریعہ ہے بس پھر پھینک دیا جائے اور عرب کہتے تھے یہ منحوس ہے کہ پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عورت کو مقام دیا اور اس کو اس کے مرتبے کو اونچا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے تعداد میں اس کا حصہ بنایا اور پورا قرآن کا چوتھے سپارے کے آخری دو تین روپئے سب کے سب وہ اسی کے بارے میں اتارے گئے تو ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے دیش میں بچیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا اور جو بہنیں مطالبہ کریں ان کو کہتے ہیں بڑی بے حیاں گرامک المنگی بڑی بے حیاں بےظیرت بے اور بے حیاں ہیں جو بہنوں کو لوٹ کے بیٹھوں میں یہ کیسے بے بےظیرت اور بے حیا ہیں جو بہنوں کے گھر پہ ڈاکا ڈال کے بیٹھوں میں تو میرے بھائی اپنی بہنوں کو حصے دو اگر ماں باپ نے نہیں دیا اور آپ زندہ ہو تو آپ ادا کرو یا ان نہیں دے سکتے ان سے معافی مانگو نہیں تو پکڑے جاؤ گے بڑی خوفناک پکڑنے آؤ گی نہ نہ نماز بچا سکے گی نہ حج نہ روزہ کوئی عبادت نہیں بچا سکے ساری چیزوں کی رعایت کرو اس سے کرو یا اللہ تیرے حق نہیں ادا ہو سکا ہمیں معاف کرو اور حق ادا ہو بھی نہیں سکتا اس درد کرتے بھی رہو ڈرتے بھی رہو اللہ تعالی ہم کی توفیق خوش خوشی کرو السلام عليك الحمد كما انت اهله وكل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وكفلنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره ربنا اعثنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقينا عذاب النار اللهم يا رب السماوات والارض يا رب جبريل امريكا اي يا رب الكون والمكان يا رب ابراهيم یا رب موسیٰ یاربہ یا رب محمد انصر امت محمد یا رب محمد انصر امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے مولا کریم اے بادشاہوں کے بادشاہ اے لاز اے تو نے سمجھایا ہم نے سمجھے تو نے روکا ہم نے روکے اے مولا تیری تیری پابندیوں کو توڑا تیری حدود کو توڑا تیرے حکم کا مذاق اڑایا تیری شریعت کا مذاق اڑایا میرے مولا ہم تیرے بہت بڑے مجرم ہیں ہم سب مل کر اجتماعی توبا کرتے ہیں ہمیں معاف کر دے یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے ہمارے سغیرہ کبیرا معاف کر دے ہمارے جان بوجھ کے کیے ہوئے غفلت سے کیے ہوئے معاف کر دے اے مولا اے کریم ہم تیری نشانیوں کو دیکھ کر آنکھیں تیرے پیغام کو سن کر کانوں میں انگلیاں دے بیٹھے قدم قدم تے عبرت کے نمونے دیکھ کر بھی دی ہم بولا حوث کی نظروں سے باز نہ آئے تھی رشت دیا تھا شکر کو ہم تیرا کھا کے تیرے نا فرمان بنے یا اللہ تعمتیں نیمتے عطا کی تھی شکر ادا کرنے کو اور بندگی کو ہم نے تیری نعمتوں کو تیرے حکموں کے خلاف استعمال کیا تھی دھرتی کا فرق دکھایا تھا آرام کرنے کو نمازیں پڑھنے کو حلال کمانے کو ہم نے تیری دھرتی پر شراب کی जिना چلا अड्डे کے दिए دی, کھول دیے مولا ہمیں معاف کر گئے ہم تیرے بڑے مجرم ہیں ہم نے تیری زمین کو گندا کیا تیرے پانیوں کو گندا کیا تیرے سمندروں کو گندا کیا تیری فضا کو ہم نے قرآن کے نغموں سے معمور کرنا تھا آج کی فضا ہم نے گانوں سے بھر دی خوش لچر گانوں سے اس کو بھر دیا تو نے فضائیں بنائی تھی اذان کی آواز پہنچانے کو قرآن کا پیغام پہنچانے کو کیا اللہ ہماری ہی نسل نے ان فضاؤں کو تبلے کی تھاپ سے بھر دیا رنگی کے سر سے بھر دیا میرے مولا ایسے مجرم نہ پہلے کبھی آئے تھے نہ زمین نے دیکھے نہ کبھی آسمان میں دیکھے مسلمان ہو کر ایسے نافرمان فرمان کبھی نہیں آئے تیرا کلمہ پڑھ کے تیرے ایسے مجرم نہ زم نے دیکھے نہ آسمان نے مولا کوئی جائے پناہ نہیں اب تیرے سوا ہمیں گناہوں کی سزا ملنی شروع ہو چکی ہے ہم کرتے ہیں ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے مولا ہم نے تو بہت نیک بننے کی کوشش کی لیکن ان گندی فضاؤں نے ہمیں کہیں کا چھوڑا ان گندی اس گندے ماحول اور معاشرے نے ہمارے سارے ارادے خاک میں ملا دیے ہماری آرزو کو میرے مولا انہوں نے رات کا ڈھیر بنا دیا ہم تیری طرف بڑھنے لگے اندر باہر کے کیڑ نے ہمیں دھکیل کے پھینک دیا ہم نے تجھے اپنا بنانا چاہا اس ماحول نے ہمارے دل پہ قبضہ جمایا ہم تیری اطاق میں میرے مولا ڈھلنا چاہتے تھے آج کے ماحول نے ہمیں آوارہ کر دیا اے بادشاہوں کے بادشاہ اس ماحول کو بدلنا ہمارے بس میں تو رہا نہیں اتنی بڑی گمراہی کے سیلاب کے سامنے بند باندھنا ہماری ہمت تو رہی نہیں ہم نے تو کوشش کی تھی بند باندھنے کی مولا وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا وہ تن کے خطوق ثابت ہوا مولا اب تو تیری ضرورت ہے خاص اور خاص مدد کی ضرورت ہے تو آ میرے اللہ اس کپڑ کے سامنے بند باندھ دے اس آوازگی کو مٹا دے میرے مولا اس جہالت کا کوئی علاج کر دے اس ارتداد کا علاج کر دے مولا ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے جو اس کفر کو ختم کر دے ارتدا کو مٹا دے کوئی ہمیں عمر جیسا لے دے دے جو آج کے ظلم و ستم کو دفن کر دے اے مولا وہ تو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی آنسو بہاتا تھا یا اللہ تو نے ہمیں ان کے حوالے کیا جو ہمارے معصوم بچوں کے تڑپتے لاشے دیکھ کر بھی مسکراتے ہیں اے مولا اے مولا ہم تو اس قابل نہیں کہ تج سے عمر جیسا مانگیں تو اس قابل ہے کہ ہمیں اس دے دے. ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم تو سے اتنے بڑے سوال کریں تیری رحمت اس قابل ضرور ہے کہ اتنی بڑی عطا سے ہماری جوری بھر دے اے مولا ہم پچپن برل سے زالوں کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے. ہر آنے والی شام گہری تاریخ آئی ہر آنے والا دن پہلے سے شرا آیا ہر اٹھنے والی آندھی پہلے سے تیز تھی ہر اٹھنے والی موج پہلے سے زیادہ خون خوار اور مولا کمزور بندے غریب بندے ان ظالموں کے ہاتھوں کھلونا بنتے رہے انہوں نے ہمارے بچوں کے منہ سے نوالے نوچ کر میرے مولا اپنے دفتر خانوں کو سجایا ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتار کر انہوں نے اپنے گھروں کو پردوں سے سجایا یا اللہ ہمارے گھروں پہ بلڈوزر پھیر کر انہوں نے عشرت کدے تعمیر کیے ہماری ضرورتوں کا خون کر کے یا اللہ انہوں نے لذتوں کے یا اللہ بدھ کدے تعمیر کیے اے مولا اے کریم اے مولا اے کریم تو نے تو ہر زمانے کے کرونیوں کو پکڑا اور پکڑتا رہا ہمارے کروانوں کو بھی پکڑ لے جہ ان کو اتنی لمبی مہلت نہ دے جہ اب تو تھی بہت دے دی تین سو سال تھوڑے نہیں ہوتے یا اللہ تو نے بہت عرصہ ان کو محلت دے دی ہے اب ان کو پکڑ مولا ہم نے ان آخوں سے میرے مولا کے تڑپتے لاشے دیکھے ان کے بچوں کے روتے ہوئے چہرے دیکھے ان کانوں سے ہم نے بڑی چیخوں کو کہا سنی ہے مولا ان آنکھوں سے ہم اسمت کو ہنسنا دیکھنا چاہتے ہیں ان کی مسکراہٹ کو ہم ترس گئے ہیں مولا ان کے خوبصورت قرآن نغموں کو ہمارے کان ترس کے ہیں میرے مولا ان گلیوں نے ہمارا خون دیا دریاؤں میں ہمارا خون بہا ان پانچوں دریاؤں میں چھ لاکھ انسانوں کا بہتا ہوا خون آج بھی گواہ ہے نولا کی وہ تیرے دین تیرے دین کی تمنا میں جانے گما بیٹھے پر ہم ظالم نکلے کہ ہم تج سے بھی شرمندہ تیرے محبوب سے بھی شرمندہ اور ان چھ لاکھ مسلمانوں سے بھی شرمندہ ہیں جو اس ملک کی بنیادوں میں سو گئے اپنی ہڈیوں سے تعمیر کر گئے دریاؤں کی موجوں کو اپنا کفن بنا گئے سمندر کی دریا کی مچھلیوں کو اپنی قبر بنا گئے اے مولا یہ ملک تو نے دیا تھا دین کے لیے ہم نے یہاں کیا کیا سے کر دیا تو بھی تو دیکھ رہا ہے ہمارا نصیب ڈوب گیا مولا ہر آنے والا نکلا ہر آنے والا رہنما و رحدم نکلا اے مولا کوئی عمر جیسا دے دے میرے کو خزانے تو کم پڑ گئے یا اللہ لا, تو لاکھوں عمر بنا سکتا ہے کروڑوں عمر بنا سکتا ہے اے مولا ہمیں ان کے حوالے نہ فرما اے مولا اے کریم بے حیائی ہمیں نگل گئی ہماری بچیاں بے قرض ہو کر بازاروں میں آ گئی ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے گانا بجانا فیشن بن گیا اتنا بڑا جرم یا تہذیب کا حصہ بن گیا ہم بے حیا ہو گئے مولا ہیا کہیں دوبک کے شرما کے شک کے بیٹھ کر اپنے اوپر خود آنسو بہا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروٹ گار کیا